بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتؤمنون ببعض کتابی و تکفرون ببعض اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم ولیٰ علیہ آل ابراہیم النّہ حمید المجید بارک علی محمد امالٰ عل محمد کمہ بارکت علی ابراہیم وعلیٰ عل ابراہیم انََََََََََََََََََََ حمید مجید ہماری اس نشست کا عنوان ہے امام بخاری اللہ علیہ اور غیر مقلدین اس عنوان کے تحت تین باتوں کو بیان کیا جائے گا نمبر ایک ذات امام بخاری اور غیر مقلدین نمبر دو ابواب صحیح بخاری اور غیر مقلدین نمبر تین احادیث صحیح بخاری اور غیر مقلدین اس سے پہلے بطور تمید کے چند باتیں ذہن میں رکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہر دور کے اندر اعلی باطل کی یہ عادت رہی ہے کہ ہمیشہ اچھی شخصیات اور اچھے کاموں کی نسبت اپنی طرف کرنی ہے اور بری شخصیات اور برے کاموں کو اعلی حق کے خاتے میں ڈالنا ہے پرانے کریم کے اندر اس کی مثال موجود ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ماں کانہ ابراہیم و یہودیہ ولا نسرانی ولا کن کان حنیفم مسلمہ و ماں کانہ من یہ <الْمُشْرِقِين> حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ وسلام مسلم شخصیت گزرے ہیں یہودی بھی ان کو مانتے تھے عیسائی بھی ان کو مانتے تھے مشرقین بھی ان کو مانتے تھے سارے کے سارے نسبت اب ان کی طرف کرتے تھے اللہ رب العزت نے ان تینوں کی تردید فرمائی ہے ماکان کان ابراہیم و یہودی یا ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے ولا نصرانی یا عیسائی بھی نہیں تھے وہ ماں کان المشرکین اور مشرق بھی نہیں تھے تو دیکھیں اہل باطل ہیں وہ نسبت اپنی کیا ہے ایک مسلم شخصیت کی طرف کر رہے ہیں یہی طریقہ غیر مقلدین کا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ مسلم شخصیت ہیں لیکن غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا غیر مقلدین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلدین کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے ساتھ تعلق ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہیں اور جو بری شخصیت ہوتی ہے اس کی نسبت غیر مقلدین نے اعل حق کے کھاتے میں ڈالی ہے جیسے اس کی مثال زبیر علیزئی غیر مقلدین کا ایک بہت بڑا محقق گزرا ہے اس نے مقالات لکھے اس کی جلدو صفحہ نمبر دو سو, سو پر اس نے بات لکھی مسلم کذاب حنفی کا تعارف کراتے ہوئے لکھا کہ مسلم کذاب حنفی تھا اب مسلمہ کذاب اس کا تعلق قبیلہ بنو حنیفہ سے تھا اس کی طرف نسبت کرتے ہو اس نے اس نے مسلم کذاب کو حنفی کہا حالانکہ کئی سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جن کا تعلق قبیلۂ بن حنیفہ سے تھا تو اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ ان صحابہ کرام کے ساتھ بھی حنفی کا لفظ لکھتا جیسے کتب اسماع الجال کے اندر کئی سارے اسماؤ الجال کے ماہرین نے ان صحابہ کرام کے ساتھ الحنفی کا لفظ لکھا ہے ان میں سے ابو صالم الحنفی ابو منفیہ الحنفی اسامہ الحنفی صمامہ بن اسال الحنفی بکر بن حبیب الحنفی یہ پانچ صحابۂ کرام ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جو اس قبیلہ بنو حنیفہ سے تعلق رکھتے تھے تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو بھی حنفی کہتا لیکن اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے مسلمہ کساب کو تو حنفی کہا لیکن ان صحابہ کرام کو حنفی نہیں کہا بلکہ ان صحابہ کرام میں سے اگر کسی کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ حنیفی لکھتا ہے حنفی نہیں لکھتا تو یہ اہل باطل کی شروع سے عادت چلی آ رہی ہے اسی طرح کتب متقدمین کے اندر جہاں لفظ اہل حدیث یا اسحاب الحدیث سے تعریف آئے تو غیر مقلدین خود کو مراد لیتے ہیں اور جہاں ان الفاظ کے ساتھ مذمت آ جائے تو کہتے ہیں اس سے ہم مراد نہیں ہیں بلکہ حدیث کے طالب مراد ہیں ان کے ایک عالم ہیں اس نے کتاب لکھی ہے عبد منیر اس کا نام ہے کتاب لکھی ہے حقانیت اہل حدیث اس کتاب کے صفحہ نمبر پچپن پر لکھتا ہے سرخی قائم کی ہے لقب کی ابتدا کہ ہمیں یہ لقب کب ملا ہے اس کے تحت اس نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نقل کی ہے حض حضور پاک صلی اللہ ع علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اداقان یوم القیامتی یجی او اسحاب الحدیث کہ جب قیامت کا دن ہوگا اب اسحاب الحدیث کا ترجمہ کرتا الحدیث اہل حدیث آئیں گے و محم المحابر ان کے پاس دواتیں ہوں گی فیقول اللہ ان تم اسحاب الحدیث اللہ رب العزت ان کو فرمائیں گے ان تم اسحاب الحدیث تم اہل حدیثیث ہو ان تلکو جنا جنت کے اندر چلے جاؤ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے الہل حدیث کہا ہے تو یہ لقب ہمیں اللہ تعالی اللہ کی طرف سے ملا ہے تو لقب کی ابتدا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے اب اس کتاب کے اندر چونکہ یہ اس حدیث کے اندر تعریف تھی کہ اس سے مراد ہم ہیں اور جہاں عبارات برائے مذمت آ جائیں تو ان کے اندر کہتے ہیں کہ ہم مراد نہیں ہیں بلکہ حدیث کے طالب مراد ہیں وہ عبارات ملازہ فرمائیں شرف اصحاب الحدیث امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کی جلد ایک صفحہ نمبر تین سو سنتیس پر انہوں نے امام آمش رحمۃ اللہ علیہ کا کول نقل کیا ہے امام آمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معافت دنیا شر من اصحاب الحدیث دنیا کے اندر اہل حدیثوں سے بدترین کوئی قوم نہیں ہے سب سے بدترین قوم جو ہے وہ اہل حدیث کی ہے اب یہاں چونکہ مذمت آئی ہے کہتے ہیں اس سے ہم مراد نہیں ہے بلکہ حدیث کے طالب مراد ہیں اسی طرح امام آمش رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول ہے لعکانتلی اقلوبن کنت اور سروا اعلیٰ اسحاب الحدیث اگر میرے پاس کتے ہوتے تو میں ان اہل حدیثوں کو پر چھوڑ دیتا اب دیکھو ان الفاظ کے ساتھ مذمت آئی ہے کہتے ہیں اس سے ہم مراد نہیں ہے بلکہ اس سے حدیث کے طالب مراد ہیں اسی طرح اسی کتاب کے اندر جلد ایک صفحہ نمبر 350 پر امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا وہ فرماتے ہیں اسحاب الحدیثی ہمشر الخل ہم کہ اہل حدیث جو ہیں یہ پاگل اور مجنو قسم کے لوگ ہیں اب یہاں مذمت آئی ہے خود کو مراد نہیں لیتے اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہے تاریخ بغداد جل نو سفر نمبر اناسی پر ابو زید ان رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک مرتبہ ان اہل حدیثوں نے جوتا چوری کر لیا سر کا صاب الحدیث نالبی زید ابو زید انصاری کے جوتے چوری کر لیے اب اس کے بعد کیا ہوتا تھا ادا جا اصحاب و شعری ولا جب ان کے پاس شعرا ادیب اور اخباری قسم کے لوگ آتے تو رماب سیاح بھی ولم وتفقا تھا اپنے سامان کی پرواہ نہیں کرتے تھے ایسے سامان بکھرا رہتا تھا کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے لیکن فرمایا و ادا اصحاب الحدیث لیکن جب اہل حدیث آتے جامعہ کلحا و جالبین دہی تو سارے کے سارے سامان کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے رکھ لیتے کہ کہیں اہل حدیث چوری نہ کر لیں اب دیکھو اس کے مذمت آئی ہے تو کہتے ہیں طریقہ چلا رہا ہے اپنے لیے اصول اور بناتے ہیں دوسروں کے لیے اصول اور بناتے ہیں یہی طریقہ فرقہ مماتیت ہے بریلویت ہے ان سب کا یہی طریقہ کار ہے مماتیوں کے مشہور عالم گزرے ہیں محمد حسین نیلوی انہوں نے کتابیں لکھی ہے ندائے حق ان کے رسائل چھپے ہیں ایک جلد کے اندر رسائل نیلوی کے نام سے اس کے جلد ہے شمارہ نمبر نو صفا نمبر انتیس سے لے کر صفحہ نمبر باون تک انہوں نے اس کے اندر ایک مضمون لکھا ہے شفاء العائی فی بیانی قبری منصلّہ علیہ یہ جو حدیث آتی ہے منصلہ علیہ القبری سمیت ہو اس حدیث کے متعلق انہوں نے اس کے اندر تفصیلی بحث کی ہے خلاصے کے طور پر صفحہ نمبر باون پہ جا کر لکھتے ہیں کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے منصلہ علیہ القبری سمیت ہو یہ موضوع ہے جس سے حدیث کہنا بھی حرام ہے اب کیا کہتے ہیں یہ موضوع ہے جسے حدیث کہنا بھی حرام ہے ہم اس کو حدیث کہیں تو حرام ہو جاتی ہے اور خود اسی مضمون کے اندر اسی بحث کے اندر بامن مرتبہ با اس کو حدیث کہا ہے ایک تو ہے کسی کا کول نقل کریں ایک ہے خود اپنی طرف سے حدیث کہیں انہوں نے خود اسی بحث کے اندر بامن مرتبہ با اس کو حدیث کہا ہے خود حدیث کہیں تو حرام نہیں ہے ہم اس کو حدیث کہیں تو یہ حرام بن جاتی ہے اسی طرح ان کے یہ خود نیلوی صاحب نے ایک اور جگہ ندا حق جلد ایک صفحہ نمبر 82 پر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کریم کی 18 آیات ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبر اسی زمین گڑے کو کہا جاتا ہے 18 آیات ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر سے یہی زمین گڑا مراد ہے لیکن ہمارے چونکہ جیت اکابرین نے قبر کا معنی برزخ کیا برزخ کا کیا ہے اس لیے ہم قرآن آیات کو چھوڑ کر اکابر کی بات لیتے ہیں اب کیا کہتا ہے قرآن کریم کی 18 آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر اسی زمینے گڑے کو کہا جاتا ہے لیکن ان کا دوسرا ایک نام نیہاد مناظر خضریات بکریوی اس نے کتاب لکھی اتمام البرحان اس کے صفحہ نمبر اس نے ستر پر عنوان قائم کیا اکابر پرستی کا شرک اور اسی اسی کتاب کے صفح نمبر اسی پر جا کر لکھتا ہے الحاصل یہ ہے کہتے یہود و نصارہ کا ایک شرک یہ بھی تھا کہ وہ کتاب اللہ کے مقابلے میں اپنے اقابے کی بات کو حجت اور دلیل سمجھتے تھے یہود و نثارہ کا ایک شرک کیا تھا اپنے اکابر کی بات کو کتاب اللہ کے مقابلے میں حجت اور دلیل سمجھتے تھے یعنی کتاب اللہ کے مقابلے میں اپنے اکابرین کی بات ماننا یہ کہ ہے شرک ہے اس کو دلیل سمجھنا یہ شرک ہے اور خود نیلوی صاحب ایسا کر رہے ہیں کہ قرآن کریم سے تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین گڑا یہی قبر ہے لیکن اکابرین کی وجہ سے ہم کتاب اللہ کی بات کو چھوڑ رہے ہیں تو خزہ حیات خود فیصلہ کر لے کہ یہ فتویٰ ہمارے خلاف ہے یا خود اپنے علماء کے خلاف ہے تو اس لیے دیکھو ہمارا جب ہماری باری آتی ہے تو کہتے اکابرین کو, بات اکا اس کو اکابرین کو مانتے ہیں لہٰذا یہ مشرق ہیں قرآن کو نہیں مانتے حدیث کو نہیں مانتے مشرق ہیں اور اپنی جب باری آتی ہے تو اس طرح کی باتیں لکھ دیتے ہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا اسی طرح آپ فرقہ مماتی بریلویت ہے اس کی ابارات بھی اسی طرح کی ہیں شاہ اسمیر شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں ان کی کتاب ہے تقویت المان اس کتاب کے اندر شاہ صاحب نے عبارت لکھی ہے جس پر بریلوی کا تک لگا دیتے ہیں گستاخی کا توہین کا فتویٰ لگاتے ہیں شاہ صاحب نے یہ عبارت لکھی ہے کہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا ہو خدا کی ذات کے سامنے اللہ تعالیٰ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے اب شاہ صاحب نے اس کے اندر عبارت لکھی ہر مخلوق خواہ و بڑی ہو یا چھوٹی ہو اللہ تعالیٰ کی شان کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے اب بریلوی اس پر تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ شاہ صاحب نے اس عبارت کے اندر انبیاء مصلاط و اسلام کی گساخی کی ہے امبیال مصلاط و اسلام کی توہین کی ہے کیونکہ چھوٹی بڑی مخلوق کے اندر امبیال مسلاط و اسلام بھی داخل ہیں بڑی مخلوق کے اندر امبیال مسرات وسلام داخل ہیں لہٰذا شاہ صاحب نے اس عبارت کے اندر امبیال مسرات وسلام کی گستاخی اور توہین کی ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر شاہ صاحب کی عبارت سے امبیال مصلاط والسلام کی توہین کا پہلو نکلتا ہے گستاخی کا پہلو نکلتا ہے اس طرح کی عبارات تو تمہاری کتابوں کے اندر بھی بہت ساری موجود ہیں پھر اپنے حضرات پر بھی کفر کا فتو لگاؤ گستاخی کا فتو لگاؤ ان عبارات کے اندر اگر عموم کو دیکھا جائے تو یہی مطلب نکلتا ہے ان کے اعلیٰ حضرت احمد رضح خان بریلوی نے لکھا ہے ملفوظات صفح نمبر اناسی حصہ اول کے اندر لکھتا ہے کہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں لوگ اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں اب آپ بتائیں امبیال مصلاط وسلام کو پوجا گیا یا نہیں پوجا گیا امبیال مصلاط لوگوں نے عبادت کی ہے دیکھو یہ کہتا ہے اللہ کے سوا جن کی بھی عادت کی گئی ہے وہ سارے کے سارے جوٹے ہیں تو کیا نوزب اللہ امبیال مصراۃ وسلم جھوٹے ہیں اگر شاہ صاحب کی چھوٹی بڑی مخروب کے اندر امبیال مصلاط وسلمام داخل ہیں تو پھر اللہ کے سوا کے اندر بھی تو امبیا مصلاط وسلام داخل ہیں پھر اپنے اللہ حضرت رضا خان پر بھی قفر کا فتویٰ لگانا چاہیے کہ انہوں نے بھی اس کے اندر کے ہے شاہ صاحب کی طرح امبیال مصرات کی گستاخی کی ہے اسی طرح ایک شعر لکھا ہدایت سفر اسی حصب کے اندر, حصہ اندر وہ موجود ہے لکھتا ہے واہ کیا مرتبہ اے بالا ہے تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا ہے تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلی تیرا اب اونچے اونچوں کے سر سروں, سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اب اونچے اونچوں کے اندر امبیال وسلام داخل ہے نہیں ہے اگر شاہ صاحب کی عبارت چھوٹی بڑی مخلوق کے اندر امبیا داخل ہیں تو اونچے اونچوں کے سروں کے اس کے یہ جو عبارت ہے اس کے اندر بھی تومبیال مصرات و اسلام داخل ہیں پھر اپنے اعلیٰ حضر پر کفر کا فتو لگانا چاہیے کہ شاہ شاہ صاحب کی طرح انہوں نے بھی کیا ہے امبیال مسلاط وسلام کی گساخی کی ہے اسی طرح تیسری عبارت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ ہیں لیکن بریلوی بن کو اپنا مانتے ہیں جیسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو بریلوی مانتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے بزرگ ہیں اسی طرح خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کو بریلوی تسلیم کرتے ہیں ان کو مانتے ہیں انہوں نے فوائد الفاد جلدین صفحہ نمبر 251 پر ایک عبارت لکھی ہے کہتے ہیں کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ساری مخلوق کو اونٹ کی مینگنی جیسا ہیچ نہ سمجھے جب تک کوئی بندہ ساری مخلوق کو اونٹنی اونٹ کی مینگنی جیسا حقیر نہیں سمجھے گا اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اب چھوٹی بڑی مخلوق کے اندر اگر ہم بیال مصلاط وسلام داخل ہیں تو ساری مخلوق کے اندر داخل نہیں ہے ساری مخلوق کے اندر بھی ہم بیال مصروط و اسلام داخل ہیں اگر وہ عبارت ایسی ہے جس سے گستاخی کا پہلو نکلتا ہے تو اس عبارت سے بھی گستاخی کا پہلو نکلتا ہے تو اس پر بھی گستاخی کا فتویٰ لگانا چاہیے تو ہی ان کا فتویٰ لگانا چاہیے لیکن ریلوی ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل باطل جو بھی ہو غیر مقلد بریل ہو بریلوی عموماتی ہو ان کا اپنے لیے اصول الگ ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے اصول الگ ہوتا ہے اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ غیر مقلدین آئم حدیث میں سے سب سے زیادہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور اسی طرح تمام کتب حدیث میں سے سب سے زیادہ بخاری شریف پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اسی لیے اکثر ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بخاری شریف سے حدیث دکھائی جائے اکثر ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حدیث ہم سے پوچھنی ہو تو کہتے ہیں بخاری شریف سے دکھائیں حالانکہ اور بھی کئی سارے حدیث کی کتابیں ہیں لیکن سب سے پہلے غیر مقلد جو ہے بخار شریف کا حوالہ مانگتا ہے لیکن حالات اور واقعات کا جائزہ لینے سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ غیرمقلدین کا صرف زبانی دعویٰ ہے ان کا عمل اس کے بالکل خلاف ہے نا وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں اور نہیں احادیث بخاری پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں آگے جا کر معلوم ہو جائے گا کہ بخاری شریف کی کئی ساری احادیث ایسی ہیں جس پر غیر مقلدین کا عمل نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف عمل کرتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ غیر مقلدین اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور ہم مقلدین کو اہل فقہ ورائے کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ہم اہل فقہ ورائے کہتے ہیں پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ حدیث کا مطالبہ بھی ہم سے کرتے ہیں جب خود اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو حدیث کا مطالبہ تو ہمیں ان سے کرنا چاہیے لیکن غیر مقلدین ہم سے حدیث کا مطالبہ کرتا ہے اگر ہمیں کوئی مسئلہ حدیث میں نہیں ملتا قرآن میں نہیں ملتا بلکہ فقہ کے اندر اگر مل جاتا ہے تو ہمارا مسئلہ دو ہو جائے گا ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی کیونکہ ہم تو فقہ کو ماننے والے ہیں پریشانی تو غیر مقلدین کے لیے ہے اگر کوئی مسئلہ قرآن حدیث کے اندر نہ ملا پھر وہ کہا جائیں گے اور کئی سارے کئی سارے مسائل ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہیں اس پر جو ہے چند مثال جو ہے میں اس فائل کے اندر لکھے ہیں اس کے اندر آپ جو ہے یہ دیکھیں کہ اس کے اندر پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں تقبیر تحریمہ کے وقت جو رفع نماز میں جو تقبیر تحریمہ ہے یہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے مستحب ہے نفل ہے یہ کیا ہے اب قرآن و حدیث کے اندر تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا یہ نمازیں نماز کے اندر جو تکبیر تحریمہ ہے یہ فرض ہے واجب ہے، سنت ہے بالکل آسان آسان سوال ہیں یہ آدمی کے ذہن میں بھی رہ سکتے ہیں کوئی مشکل سوال ہو تو آدمی کے ذہن میں نہیں رہ سکتا یہ سوال تو ایسے ہیں جو ہر آدمی کے ذہن میں رہ سکتے ہیں اور ہر روز آدمی نماز پڑھتا ہے آدمی کو مستاذر بھی ہو سکتے ہیں کہ نماز کے اندر جو تکبیر تحریمہ ہے یہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے نفل ہے کیا ہے اگر کوئی آدمی تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز شروع کر دیتا ہے آیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی نمبر دو تقبیر تحریمہ کے وقت جو رفع دین کرتے ہیں یہ رفع دین کرنا فرض ہے واجب ہے سنت ہے مستحب ہے نفل ہے کیا ہے اس کا حکم بیان کریں اگر کوئی آدمی تقبیر تحریمہ کے وقت رفع دین نہیں کرتا بغیر رفع دین کے نماز شروع کر دیتا ہے اس کی نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی نمبر تین پھر نماز کے اندر ہاتھ باندھنا یہ کیا ہے فرض ہے واجب ہے سنت ہے نفل ہے مستحب ہے کیا ہے جو آدمی ہاتھ ب... ب... ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھے ہاتھ نہ باندھے بغیر ہاتھ باندھے نماز پڑھنا شروع کر دے آیا اس کی نماز ہو جائے گی نماز نہیں ہوگی اسی طرح سنا ہے اس کے بعد سنا شروع کرتے ہیں اب سنا کا کیا حکم ہے فرض ہے واجب ہے سنت ہے نفل ہے مصاب ہے ہے نفل مصاب یہ کیا ہے جو آدمی سنا نہ پڑے اور نماز شروع کر دے اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی اس طرح کئی مسائل اور بھی ہیں ٹیلی فونک نکاح ہے اس کا کیا حکم ہے ہو جائے گا نہیں ہوگا انتقال خون ہے, ہے آج کل ہسپتالوں کے اندر یہ عام ہے ایک دوسرے کا خون دوسرے کے اندر منتقل کرتے ہیں یہ آیا جائز نہ جائزہ ہے, ہے کس حدیث اس کا ثبوت ملتا ہے اسی طرح موبائل سے یا ٹیپ ریکارڈ سے آئے تجدید اگر سن لی تو آیا سننے پر، سجدہ، تلاوت واجب ہوگا یا نہیں ہوگا اب غیر موجود ان ان ہیں غیر مقدین کے پاس ان کے جواب بالکل نہیں ہے اور نہ ہی کیا مطلب غیر مقدین ان سوالات کا جواب حادیث سے دے سکتے ہیں اور بھی کئی سارے مسائل ایسے ہیں جو حدیث کے اندر نہیں ہیں اور دیکھیں غیر مقلدین بخاری شریف کا چونکہ ہمارے سبق امام بخاری اور غیر مقلدین اس والے سے غیر مقلدین صحیح بخاری کے معاملے میں اس قدر غیر محتاط ہیں کہ بے دھڑک احادیث مبارکہ کو بخار شریف کی طرف منصوب کر دیتے ہیں حدیث بخاری شریف میں ہوتی نہیں ہے لیکن دھڑلے سے کیا دیتے ہیں کہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے ان کی کئی ساری ایسی عبارتیں ہیں جن کے اندر لکھا ہے کہ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے ان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں اسناؤ امرت سری انہوں نے فتح و جلد ایک صفحہ نمبر چار پر یہ بات لکھی ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایات بخاری اور رفع دین کرنے کی روایات بخاری و مسلم اور ان کی شروع کے اندر بکثرت موجود ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت کیا ہے بخاری اور ان کی شروع میں بکثرت ہیں حالانکہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو روایت ہے بخاری تو در کی نار پورے سیاست تک کے اندر موجود نہیں ہے اب حوالہ کس کا دیا بخار شریف کا کہ بخار شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ آپ علیہ السلاۃ والسلام سینے پر ہاتھ بانا کرتے تھے حالانکہ پوری بخاری حدیث اپنی جگہ پورے سیاستہ کے اندر ایسے حدیث نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ آپ علیہ صلاۃ وسلام یا کوئی صاحب سینے پر ہاتھ بانہ کرتے تھے غیر مقلدین سب سے پہلے سعب نے خزیمہ کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ سینے پر ہاتھ بانہ کرتے تھے حضرت ویل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنو فرماتے ہیں کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام نے نماز پڑھی اور ہاتھ سینے پر باندھے لیکن اس حدیث کو خود غیر مقلدین نے ضعیف کہا ہے اسی کتاب کے صاحب نے خزیمہ کا حاشیہ لکھا ہے ناصر الدین البانی نے اسی حدیث کے بعد لکھتا ہے اس نادو ان کہ اس کی صنعت جو ہے یہ ضعیف ہے غیر مقلدین سینے پر ہاتھ باندھنے کے متعلق چار قسم کی روایات پیش کرتے ہیں تفصیلی سبق تو استاد محترم پڑھائیں گے آپ کو لیکن خلاصے کے طور پر آپ ذہن میں رکھ لیں غیر مقلدین سینے پر ہاتھ باندھنے کے متعلق چار طرح کی روایات پیش کرتے ہیں جن میں سے دو کو خود غیر مقل ضعیف تسلیم کرتے ہیں پہلی روایت پیش کرتے ہیں سیف نے خزیمہ کی کہ اس کے اندر وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے لیکن ناصر الدین البانی غیر مقد نے خود اس کو تسلیم کیا اس نادو ضعیفن کہ اس کی سند ضعیف ہے اسی طرح سنان قبرہ بہکی کے اندر روایت موجود ہے اس کے اندر بھی ہے کہ آپ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے لیکن غیر غیرمقلدین کے محقق حافظ زبیر علی ذئی نے لکھا ہے کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ صنعت ضعیف ہے ہماری تحقیق کے مطابق یہ صنعت ضعیف ہے تو دو کو تو خود غیرمقل دین نے تسلیم کر لیا کہ ضعیف ہیں اور سونانی قبرہ کے اندر ایک اور روایت آتی ہے اس کے اندر اندر نہر کا لفظ ہے کہ ایندر نہر کے پاس ہاتھ باندھا کرتے تھے لیکن غیر مقلدین کا عمل اس کے مطابق ہے ہی نہیں وہ تو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں نہر کے پاس ہاتھ باندھتے ہی نہیں ہے اور تیسری روایت ہے مسند احمد کے اندر آتی ہے قبیثہ بن حلب سے اس کے اندر دو راوی ضعیف ہیں ایک راوی ضعیف ہو تو حدیث جو ہے قابل استدلال نہیں ہوتی اس کے دو راب ضعیف ہیں سماق بن حرب اور قبیثہ بن حلب یہ دو راوی ضعیف ہیں لہٰذا یہ حدیث بھی قابل استدلال نہیں ہے تو غیرمقلدین یہ چار روایتیں پیش سینے پر کی دو کو خود تسلیم کر لیا کہ ضعیف ہیں کے ان کا استدلال اس نہیں سکتا اور چوتھی حدیث, حدیث, حدیث میں ایک سوال کے جواب میں لکھا فتاوہ علماء حدیث جل تین صفحہ نمبر ترانوے پر لکھتے ہیں کہ مسند احمد میں قبیسہ بن حلب والی جو حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سینے پر ہاتھ بانا کرتے تھے کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے صحیح بخاری میں بھی ایک ایسی حدیث آئی ہے صحیح بخاری میں بھی ایک ایسی حدیث آئی ہے حالانکہ یہ ان کا بالکل واضح جھوٹ ہے صحیح بخاری کے اندر کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ علیہ السلات وسلم سینہ پر ہاتھ بانہ کرتے تھے اسی طرح فتح برکاتیہ صفحہ نمبر بیالیس پر غیر مقلد مفتی ابوالبرکات احمد نے ایک سوال کے جواب میں لکھا کہ صحیح بخاری میں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تین رکعت کے ساتھ نہ پڑھو مغرب کے ساتھ مشابت ہوگی صحیح بخاری کے اندر کہتے ایسی روایت موجود ہے کہ آپ علیہ سلاط نے فرمایا تین رکعت نہ پڑھو مغرب نماز کے ساتھ مشابت ہوگی حالانکہ صحیح بخاری کے اندر ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے یہ بھی ان کا واضح جھوٹ ہے اسی طرح ان کے ایک اور خطیب ہیں حبیب رحمان یزدالی یسدانی ان کے خطبات بھی چھپے ہیں خطبات یسدانی کے نام سے دو جلدوں کے اندر ہے پہلی جلد صفر نمبر تین سو تیرہ پر انہوں نے لکھا ہے ایک تقریر کے دوران کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب المسیح الجور بین باپ باندھا ہے اگر یہ لفظ نہ ملیں تو میں مجرم ہوں یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر باب قائم کیا ہے باب المسح الجور بین کے جرابوں پر مسا کر سکتے ہیں ہیں اگر یہ لفظ نہ ملیں تو میں مجرم ہوں حالانکہ پوری بخاری شریف کے اندر کہیں آپ کو باب نظر نہیں آئے گا کہ امام مخائے رحمۃ اللہ نے اس طرح کا باب قائم کیا ہو کہ جرابوں پر مسا کر سکتے ہیں یہ بھی ان کا واضح جھوٹ ہے اسی طرح غیر مقلدین کے ایک حکیم گزرے ہیں صادق سیال کوٹی انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے سلات الرسول رسول الرسول رسول کے صفحہ نمبر 131 پر انہوں نے سرخی قائم کی ہے اذان کے جفت کلمات اور اس کے تحت کلمات اذان ذکر کیے اور اس صفحہ نمبر 132 پر سرخی قائم کی ہے تکبیر کے طاق کلیمات اس کے تحت انہوں نے کلیمات اقامت ذکر کیے حالانکہ کی اذان کے جفت کلمات اور اقامت کے طاق کلمات صحیح بخاری کے اندر بالکل موجود نہیں ہیں یہ بھی ان کا کیا ہے واضح بالکل جھوٹ ہے دیکھیں پانچ حوالے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایسے پیش کیے کہ جس کے اندر غیر مقلدین نے حوالہ تو بخاری شریف کا دیا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں یہ روایتیں موجود ہیں لیکن صحیح بخاری کے اندر بالکل بھی یہ موجود نہیں ہیں یہ غیرمقلدین کے واضح جھوٹ ہیں اسی طرح غیرمقلدین نے بخاری شریف کے کئی روات پر ج کی ہے بخاری شریف کے کئی روات ایسے ہیں جس پر غیر مقلین نے جرا کی ہے ہم ان میں سے صرف ایک راوی جو مرکزی راوی ہیں بخاری شریف کی سینکڑوں حادیث کے اندر موجود ہیں سند کے اندر ان کا نام آتا ہے امام ابن شہاب ظہری رحمۃ اللہ علیہ امام ابن شہاب ظہوری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے مرکزی راوی ہیں اس کے متعلق ان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں حکیم فیض عالم صدیقی وہ لکھتے ہیں کہ ابن شہاب منافقین و کصابین کے دانستہ نہ صحیح نہ دانستہ یہ صحیح مستقل ایجنٹ تھے یعنی ابن شعب کیا یہ منافقین کے ایجنڈ تھے اکثر گمراہ کن خبیص اور مقصوبہ روایتیں انہی کی طرف منصوب ہیں اب دیکھو بخار شریف کے راوی ہیں سینکڑوں سندوں کے اندر ان کا نام آتا ہے لیکن کہتے ہیں یہ منافقین کے ایجنڈ تھے اور اکثر گمراہ کن اور خبیس روایتیں انہی سے موجود ہیں اب حالانکہ دیکھا جائے تو امام ابن شعب ظہیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کو تعجب ہوگا کہ غیر مقل خود جو استرال کرتے ہیں بخار شریف سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو رف دین کے ثبوت پر حدیث پیش کرتے ہیں اس سند کے اندر ابن شعب زوہی رحمۃ اللہ موجود ہیں اسی طرح اللہ صلاۃ الملّ یکربی فاطح تلک جو حدیث پیش کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے اس کی سند کے اندر بھی یہی امام زہری موجود ہیں اسی طرح امام کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے اس کے اندر بھی یہی امام زوہی رحمۃ اللہ موجود ہیں تو غیرمقلدین جس روایات سے استدرال کرتے ہیں ان کے اندر بھی امام امن شاب ظہر رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں پھر غیر کو چاہیے کہ ان حدیثوں سے بھی نہ کریں ان کے اندر تو یہی ابن رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں جن کو تم یہودیوں کا ایجنٹ منافق ان کا ایجنٹ کہتے ہو اور کہ اکثر گمراہ اور ضوبہ روایتیں انہی سے منصوب ہیں یہی امام نے شعب ظاہر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی کئی ساری حادثیث میں اور خصوصاً ان حادیث میں بھی موجود ہیں جسے غیر مقلدین استدلال کرتے ہیں تو ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم تین باتیں ذکر کریں گے نمبر ایک ذات امام مخال رحمۃ اللہ علیہ و غیر مقلدین نمبر دو ابواب صحیح بخاری اور غیرمقل دین نمبر تین احادیث صحیح بخاری اور غیرمقل دین ان میں سے جو پہلی بات ہے ذات امام مخال رحمۃ اللہ و غیر اس کے متعلق عرض ہے کہ غیر مقلدین کی عبارات اور نظریات سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ایسے ایسی بارات ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ امام بخائے رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کہاں تک پہنچتی ہے اب چار عبارتیں ایسی پیش ہوں گی جن سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ غیر مقلدین حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو مام مخالیر رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے نمبر ایک امام بخائے رحمۃ اللہ علیہ کا فکی مذہب امام بخائے رحمۃ اللہ علیہ کس مذہب پر تھے مجتحی تھے یا کسی مذہب پر تھے اس کے بارے میں تین طرح کی باتیں ملتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ امام مخائے رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ امام مخیر رحمۃ اللہ علیہ مجتحی تھے لیکن مجھ مطلع کسی نے نہیں ان کو بلکہ مجتحد سے مجتحد منتصب مراد ہیں اور یہ بھی مقلد ہی کی ایک قسم ہے دوسری بات یہ ہے کہ امام بخیر رحمۃ اللہ کو بعض رات نے میں شمار کیا کہ امام بخائے رحمۃ اللہ حملی تھے اور بعض کہتے ہیں کہ امام بخائے رحمۃ اللہ شافی تھے اور زیادہ مشہوری ہے کہ یہ شافی المذب تھے خود غیر مقلدین کو نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ امام بخائے رحمۃ اللہ شافی المذہب تھے حوالہ جات آپ منازع فرمائیں امام تاج الدین صبقی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سات سو اکہتر ہجری میں ہے انہوں نے کتاب لکھی طبقات و شافیت القبرہ جلد ایک صفحہ نمبر 421 پر انہوں نے امام بخیر رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر شوافع اعمہ کا تذکرہ کیا ہے جو جو بھی امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر تھے ان کے مقلے تھے ان سب کا انہوں نے اس کتاب کے اندر تذکرہ کیا ہے اس کتاب کے پچاسویں نمبر پر انہوں نے امام بخیر رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا کہ امام بخار رحمۃ اللہ علیہ بھی شافل مذہب تھے تو امام تاج الدین صبقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخیر رحمۃ اللہ علیہ شافل تھے امام شافی رحمۃ اللہ کے مقلع تھے نمبر دو امام ابنِ قاضی شہبہ جن کی وفات آٹھ سو اکاون ہجری میں ہے انہوں نے بھی رحمتہ بھی رحمۃ اللہ شمار کیا گیا ہے یہ حوالہ جات تو وہ ہیں جو غیر مقدین سے پہلے حضرات کے ہیں جنہوں نے امام مخائر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہی کہا کہ وہ شافی مذہب تھے اور خود غیر مقلدین کے علماء نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ امام مخائر رحمۃ اللہ علیہ شافی مذہب تھے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں نواب صدیق حسن خان انہوں نے کتاب لکھی الحتہ فی ذکر سیاہ سطح اس کتاب کے صفحہ نمبر 242 پر انہوں نے امام تاج الدین صبقی رحمۃ اللہ علیہ کا کال ہی نقل کیا ہے کہ امام تاج الدین صبقی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے تھے کہ امام خخائے رحمۃ اللہ شاف المذہب ہیں اسی کال کو انہوں نے یہاں نقل کیا ہے اس کی تردید بھی نہیں کی بلکہ ان کی ایک دوسری کتاب ہے ابجد العلوم اس کتاب کے جیل تین صفحہ نمبر 126 پر انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ ہم اب, اب اب اب ہم اپنی کتاب کے اندر کچھ شواف ائمہ کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر شفاف ائمہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض تو وہ ہیں جنہوں نے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ صحبت اختیار کی ہے اور بعض وہ ہیں جو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد گزرے ہیں اور جو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد گزرے ہیں ان میں سے امام محمد بن اسماعی البخار رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں اب دوسری کتاب کے اندر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ شافی المذہب ہیں اب غیر مقلدین کے اور جب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ شافی المذہب تھے اور ان کے کی ہاں کیا تقریر کیا شرک ہے آگے اس کے حوالہ جات آتے ہیں ان کے کو دوسرے عالم ہیں محمد حسین بٹالوی انہوں نے بھی اشعت و سننا جلد اکیس صفر نمبر چرہتر اس بات کا انہوں نے اقرار کیا ہے کہ بعض حضرات حضرات نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی طرف منصوب کیا ہے اور شافی قرار دیا ہے اس بات کو خود انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے اشاعت و سنہ کے اندر اب دیکھیں کئی سارے حوالہ جات اپ حضرات کے سامنے آئے غیر مقلدین کے علماء سے پہلے کے بھی حوالہ جات اپ کے سامنے آئے اور خود غیر مقلدین علماء کے حوالے بھی اپ کے سامنے ائے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ شافی المذہب تھے امام شافعی رحمۃ کی تقلید کرتے تھے مقلد تھے اب غیر مقلدین کے تقلید کے بارے میں کیا نظریہ ہے وہ آپ ملازہ فرمائیں کہ ان کے ایک کتاب ہے تقلید کی مخالفت کیوں اس کے لکھنے والے ہیں عبداللہ ناصر رحمانی انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر گیارہ پر لکھا کہ جو فعل شرک ہو وہ کیسے روا ہو سکتا ہے جو فعل شرک ہو وہ کیسے روا جائز ہو سکتا ہے وہ صفحہ نمبر سولہ پر لکھا واضح الفاظ میں لکھا کہ تقلید شرک ہے تقلید شرک ہے اسی طرح ان کی ایک دوسری کتاب ہے سلفی تحقیقی جائزہ رئیس ندوین کا بہت بڑا محقق تھا انڈیا کے اندر فوت ہو گیا اس نے کتاب لکھی ہے آٹھ سو اکیس صفحے کو اس پر لکھا ہے اس نے کہ تقلید جو ہے یہ حرام اور شرک ہے تقلید کے بارے میں اس طرح کی اور اس نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں تقلید جو ہے یہ حرام ہے شرک اور کفر ہے اسی طرح ابو الحسن سیال کوٹی نے دو کتابیں لکھی ہیں الکلام المدین صفح نمبر اکسٹھ پر اور اظفر المبین صفحہ نمبر اٹھتیس پر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ تقریر شرک ہے تو دیکھیں اب یہ جو عبارات ہیں غیر مقلدین کی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تقلید شرک ہے اور پہلے آپ نے حوالہ جات ملازہ فرمائے کہ امام بخائے رحمۃ اللہ علیہ شاف المذہب ہیں امام شافی رحمۃ اللہ کے مقلد ہیں اور ان کے یہاں تقرید کیا ہے شرک ہے تو ان عبارات کی روشنی میں امام بخائے رحمۃ اللہ مشرق ثابت ہوتے ہیں ان کے ہاں امام مخیل رحمۃ اللہ علیہ مشرق ثابت ہوتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام مخاعی رحمۃ اللہ کو ماننے والے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ایک ڈاکٹر ہیں بہاب الدین انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ الحدیث تاریخ الہل حدیث کے صفح نمبر ایک پر انہوں نے لکھا کہ شفاف اور ہنابلہ اہل حدیث نہیں ہیں جو شوافے اور حنابلہ ہیں وہ اہل حدیث نہیں ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق دونوں باتیں ملتی ہیں حملی تھے یا شافی تھے وہ لکھتے ہیں شفاف اور حنابلہ اہل حدیث نہیں ہیں اور ان کی دوسری کتاب ہے سیاحت الجنان صفح نمبر اس کے تین اور چار پر عبد القادر نے لکھا کہ جو اہل حدیث نہیں ہیں وہ جہنوی ہیں اب ان کے ایک دوسری ایک کتاب میں لکھا کہ شفاف اور ہنابلہ اہل حدیث نہیں ہیں اور دوسری کتاب میں لکھتے ہیں جو اہل حدیث نہیں ہیں وہ جہنمی ہے اس عبارت کی روشنی کے اندر امام بخائے رحمۃ اللہ علیہ جہنمی ثابت ہو رہے ہیں امام بخائے رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے وہ جھنوی تھے اس نمبر تین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے صحیح بخاری اب صحیح کتاب صحیح بخاری کی بنیاد کیا بنی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علی جس کو خود بیان کیا جس کو حدیث ساری کے اندر حافظ ابن حجر نے اس طرح مقدمہ بخاری جو بخاری کا شروع میں لگا ہوا ہے اس کے صفحہ نمبر چار پر بھی اس بات کو لکھا گیا ہے کہ امام مخائر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ علیہ السلات کی جب میں نے زیارت کی تو گویا میں آپ وسلام کے سامنے کھڑا ہوں میرے ہاتھ میں پنکھا ہے آپ علیہ السلات پر مکھیاں بیٹھتی ہیں میں پنکھا جلتا ہوں مکھیاں اڑا دیتا ہوں میں نے بعض میں محبرین سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ آپ کو ایسی کتاب لکھیں گے جس کے اندر صحیح عادیث جمع کریں گے اور جو جھوٹی روایات آپ علیہ الصلاۃ کی طرف منصوب کر دی گئی ہیں ان کو آپ علیحدہ کر دیں گے امام بخائے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فہول حمل علی علیہ اخراج الجام صحیح یہ وہ خواب تھا جس کی بنیاد پر میں نے صحیح کتاب جو صحیح بخاری کی تعریف کی ہے صحیح بخاری میں نے لکھی ہے تو امام بخار رحمۃ اللہ علیہ بخار شریف لکھتے ہیں خواب کی بنیاد پر آپ علیہ صلاحات اسلام کی زیارت ہوتی ہے اس کے بعد امام بخیر رحمۃ اللہ کے اندر جذبہ پیدا ہوا بخاری لکھنے کا جب کہ غیر مقلدین کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے ان کے ایک عالم ہے ارشاد اللہ مان انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے تلاش حق اس کے صفحہ نمبر 656 پر انہوں نے لکھا کہ یہ عقیدہ خواب کے اندر حضور پاک صلی اللہ وسلم کے آنے کا عقیدہ قرآن آیات کا سریکفر کرتا ہے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ علیہ و سلام کی زیارت ہو سکتی ہے یہ قرآن کریم کے سری خلاف ہے قرآن آیت کا سری کفر کرتا ہے اور اس کتاب کی نظر ثانی ان کے جو موجودہ عالم ہیں مبشر ربانی انہوں نے اس کتاب کی نظر ثانی بھی کی ہے تو امام بخار رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف لکھتے ہیں خواب کی بنیاد پر کیا پر اثرات اس و اسلام کی زیارت ہوئی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ خواب میں آنے کا عقیدہ قرآن عادت کا شریک کفر کرتا ہے اس عبارت کی روشنی کے اندر امام بخائے رحمۃ اللہ علیہ کافر ثابت ہو رہے ہیں اسی طرح نمبر چار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام تاج الدین صبقی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات شافے کے اندر لکھا کانا یقطم و بن یومین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر روز ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے ہر روز ایک قرآن پاک ختم ختم کرتے تھے لیکن غیر مقلدین کے اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے غیر مقدین کہتے ہیں کہ ایک دن میں سارا قرآن ختم کرنا یہ بدت اور گناہ ہے جو بندہ ایک ہی دن کے اندر قرآن ختم کرتا ہے یہ بدت اور گناہ ہے اسی طرح ان کے ایک دوسرے علامہ ہیں وحید الظام انہوں نے لکھا کہ اہل حدیث نے تین دن سے جلد میں قرآن کا ختم کرنا مکرو رکھا ہے تحسیر الباری جیل چھ سفر نمبر پانچ سو پر یہ بات لکھی ہے امام بخیر رحمۃ اللہ علیہ ہر روز قرآن کریم ختم کرتے ہیں اور غیر مقد کہتے ہیں کہ ہر روز قرآن ختم کرنا یہ بدت اور گناہ ہے تو اس عبارت کی روشنی کے اندر امام بخیر رحمۃ اللہ بیتی اور گناہ گار ثابت ہو رہے ہیں تو دیکھیں چار عبارات میں نے آپ کے سامنے پیش کی جن سے معلوم ہو گیا کہ امام بخیر رحمۃ اللہ علیہ اگر حقیقت کے اندر دیکھا جائے تو غیر مقد کو نہیں مانتے ایک عبارت کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ امام بخیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں ہیں دوسری عبارت کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں جنمی ہے تیسری بار سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر ہیں اور چوتھی بارہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بتتی اور گناگار ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں حقیقت میں دیکھا جائے تو غیر مقلدین امام رحمۃ اللہ کا نام تو لیتے ہیں دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے دوسری بات ہے ابواب صحیح بخاری اور غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ نے بخاری شریف میں کئی ابواب ایسے قائم کیے ہیں جن کی غیر مقل مخالفت کرتے ہیں کئی سارے ابواب یہاں موجود ہیں ان میں سے پہلا باب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے قائم کیا باب میند اللہ بھی خیرین فقی حفی دین کہ اللہ رب العزت جس کو دین کے جس سے خیر کا بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کے اندر فقہات دین کے اندر سمجھ عطا فرماتے ہیں اب اس عنوان کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ نے فقہ کی عظمت اور اہمیت بیان کی ہے فقہ کی عظمت اور حمیت کو بیان بھی کیا اور تسلیم بھی کیا ہے جبکہ غیر مقلدین کیا ہیں فقہ اور فقا کے دشمن ہیں فقہ کی وہ بات سن ہی نہیں سکتے ان کے کالے میں محمد جونا گڑھی محمد جونا گڑھی نے کتاب لکھی ہے شمع محمدی شمع محمدی کے ٹائٹل اس نے یہ بات لکھی ہے کہ فقہ اور حدیث ہے فقہ اور چیز ہے حدیث اور چیز ہے دونوں کیا ہے الگ الگ ہیں وہ کہتا ہے کہ تقلید شخصی اور پابندی فقہ کا لہسن پیاز اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کتاب و سنت کے من و سلوہ سے دستبرداری کر یعنی جب بندہ قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتا ہے وہی وہ بندہ فقہ اختیار کرتا ہے جو قرآن و حدیث پر چلتا ہے وہ فقہ اختیار نہیں کر سکتا امام بخائے رحمۃ اللہ علیہ فقہ کو مانتے ہیں فقہ کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں جب یہ فقہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے ایک پروفیسر ہے اس نے بڑی عجیب بات لکھی محمد اکرم نسیم ججہ غیر مقلد ہیں یہ لکھتے ہیں کہ فقہ حدیث کا پھل نہیں ہے فقہ حدیث کا پھل نہیں بلکہ بغیرتی بے حیائی اور بے دینی جیسے پھلوں کا جوس ہے اب دیکھو امام بخائے رحمۃ اللہ علیہ فقہ کو مانتے ہیں فقہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں حدیث کے اندر اس چیز کا ذکر آتا ہے لیکن غیر مقلد کہتے ہیں کہ فقہ حدیث کا پھل نہیں ہے بلکہ بغیرتی بے حیائی اور بے دینی جیسے پھلوں کا جوس ہے تفہیم سنت صفح نمبر 461 پر اس نے یہ بات لکھی ہے اسی طرح امام بخائے رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی ابواب قائم کیے ان میں سے ایک باب ہے باب من اجازت علاقہ سلاس کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے وہ تین ہی واقع ہوتی ہیں امام مخائے رحمۃ اللہ علیہ اس باپ کے اندر یہ ثابت کر رہے ہیں اور غیر مقلدین کے یہاں کہ تین طلاقیں تین ہی بلکہ ایک ہے اسی طرح امام مخال رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا باب الاقضی بلی کہ مسافہ دو ہاتھ سے کرنا چاہیے لیکن غیر مقلدین ایک ہاتھ سے مسافہ کرنے کو سنت قرار دیتے ہیں ان کی کتاب ہے ایک ہاتھ سے مسافہ عبد الرحمٰن مبارک پوری کی اس نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ مسافہ ایک ہاتھ سے کرنا سنت ہے حالانکہ مام مخالیر رحمۃ اللہ علیہ بھی دو ہاتھ سے مسافہ کے قائل ہیں اور حدیث بھی اگر لے کر رہے ہیں کہ مسافہ دوہ سے کرنا چاہیے لیکن غیر غیرمقلدین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور جب ہم یہ ابواب امام بخیر رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو امام بخیر نے فقہ کی عظمت کو تسلیم کیا ہے معنیٰ اعتراف کیا ہے اس طرح تین طلاق کو تین کہا یہ کہا کہ مسافہ دوہ سے کرنا چاہیے لہٰذا تم بھی ایسے کرو تو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اہل باب نہیں ہیں تم جو پیش کر رہے ہو یہ کہیں یہ باب ہیں اور ہم اہل باب نہیں بلکہ اہل حدیث ہیں اور جب اپنی بار باری آتی ہے تو پھر خود کیا ہے امام الخیر رحمۃ اللہ علیہ کے ابا پیش کرتے ہیں مثال کے طور پر جب ان سے قرآت خلف ال امام کے مسئلے پر گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ امام مخالیہ رحمۃ اللہ حدیث لے کر آئے ہیں لا صلاح تعلیم ملّلم یکربِ فاتحہ دل کتاب کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے اب دیکھو اس کے اندر مفتدی کا ذکر نہیں ہے مفتدی کا اندر ذکر نہیں اس کے اندر یہ ہے کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی حالانکہ اس کے بارے میں حضاب بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ حدیث منفرید کے بارے میں ہے اس حدیث کے رافی سفیان بن اینا وہ بھی لکھتے ہیں کہ حدیث منفرید کے بارے میں امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ حدیث منفرد کے بارے میں ہے لیکن غیر مقد کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث سب کو شامل ہے مختدی ہو امام اور منفرید ہو سب کو شامل ہے کہتے ہیں کہ اس پر ہم پوچھتے ہیں اس پر تمہارے پاس کیا اس کا اس تمہارے پاس کا جو سوال حل کیا ہے کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب کے ہم کیا باب وجوب الکراط المامی و المعوم کے امام اور مختدی کو کراط کرنی واجب ہے اب حدیث پیش کر امام بخی اللہ علیہ نے باپ کیوں قیم کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ امام اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاس حدیث نہیں ہے وہ صرف اس امام بخیر رحمۃ اللہ کے باپ سے سدرال کر رہے ہیں اسی طرح امام کو اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے اس کے بارے میں امام خیر حدیث کہ تم بھی آمین کہو اب دیکھیں اس کے اندر جہار کا ذکر نہیں ہے اس میں اتنا ہے کہ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو اس پر تو ہمارا بھی عمل ہے ہمارا امام آمین کہتا ہے ہم بھی امین کہتے ہیں اس کے اندر جہار کی تو بات نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ اس سے تو نفسِ آمین ثابت ہوتی ہے کہتے ہیں پھر امام بخیر رحمۃ اللہ نے باب کیوں قائم کیا ہے باب و جہر بھی تعمین کہ امام کو امین اونچے واضح سے کہنی چاہیے اب خود کیا ہے امام بخیر رحمۃ اللہ کے باب سے سدرال کر رہے ہیں ان کے پاس صحیح بخاری کے اندر حدیث نہیں ہے اس طرح مفتدی کو امین اونچی کہنی چاہیے کے بارے میں امام بخیر رحمۃ اللہ حدیث لے کر ہیں حضرت ابو اللہ تعالیٰ سے حدیث کے اندر حالانکہ ثابت ہوتی ہے جب امام آمین کہے تم بھی امین کہو ہم بھی ایسا کہتے ہیں جب ہمارا امام امین کہتے ہیں ہم بھی آمین کہتے ہیں ہم جارم تو نہیں کہتے ہیں تو ہمارا بھی حدیث پر عمل ہے اس حدیث سے جار اور سر کا تعلق نہیں ہے اس حدیث کا تعلق نفس آمین کے ساتھ ہے اور مقلدین کیا ہے صرف اور صرف امام مخیر رحمۃ اللہ علیہ کے باپ سے استدال کرتے ہیں جب ہم باپ پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں اہل باپ نہیں ہیں جب اپنی باری آتی ہے تو کیا کہتے ہیں خود باپ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ امام مخیر رحمۃ اللہ نے باپ قائم کیا ہے اسی طرح امام مخیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں کئی مقامات پر فرض واجب سنت نفل مستحب مکرو کی اصطلاحات قائم کی ہیں کئی اباب کے اندر امام خائے رحمۃ اللہ علیہ نے ان استرات کا ذکر کیا ہے مثال کے طور پر باب و فرض الجمعہ اس کے اندر دیکھیے فرض قلف باب فرض مواقع الحجیب العمرتی باب و جوب العمرتی و فضلحہ باب و سنت الجلوصف تشاہد باب مایوس تاب ویوسلافطراً باب و صلاد النواف ال جماعتن باب مایوق رحمین الیا اتیاد المیتی امام و خیر رحمۃ اللہ ان اصلاحات کو ذکر کیا ہے ابو آپ کے اندر فرض ہے واجب ہے سنت ہے نفل ہے مصطب مکرو ان سارے کے ساری اصلاحات کو امام و خیر رحمۃ الخار شریف کے اندر ذکر کرتے ہیں جب کہ غیرمقلدین کہتے ہیں یہ جو اصطلاحات ہیں یہ فکا کی خرافات ہیں حدیث و قرآن و حدیث ان کا ثبوت نہیں ملتا بلکہ کیا ہیں یہ صرف اور صرف یہ فقہا کی خرافات ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ فقہا کی خرافات ہیں تو امام بخیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی بخار شریف میں ذکر کی ہیں پھر کیا کہو گے امام بخیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخار شریف کے اندر خرافات کو بھر دیا ہے امام بخیر نے کئی اباب کے اندر ایسے لفظ ذکر کیے ہیں ہم کہتے ہیں اگر یہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ کی خرافات ہیں پھر امام بخیر اللہ علیہ کے متعلق تم کیا کہو گے کہ انہوں نے بھی خرافات کا انتقاب کیا ہے حالانکہ ہم کہتے ہیں جس طرح فقہ نے قائم کی ہیں امام اللہ علیہ نے بھی یہ قائم کی ہیں اسلام کہتے ہیں کہ غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب کو بھی نہیں مانتے جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے ان کو نہیں مانتے امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو باب قائم کیے ہیں ان کو بھی نہیں مانتے غیر مقلدین یہ جو مسئلہ ہے امین کا اس کے متعلق بھی استاذی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے اپ بیان کریں گے سبق پڑھائیں گے اس کا خلاصے کے طور پر آپ ذہن میں رکھ لیں تاکہ اپ کو بات سمجھنی آسان ہو جائے گی غیر مقلدین امین کے متعلق طرح کے دلائل پیش کرتے ہیں تین طرح کے دلائل پیش کرتے ہیں نمبر ایک سہارا دلائل کا خلاصہ یہ ہے نمبر ایک آپ علیہ صلاۃ نے آمین اونچی آواز سے کہی نمبر دو آپ علیہ صلاح نے آمین کہنے کا حکم دیا نمبر تین آپ علیہ صلاحت نے فرمایا کہ یہودی آمین سے چڑتے ہیں لہٰذا آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے اب غیر مقلدین اس طرح کی تین دلیلیں پیش کرتے ہیں پہلی بات کہ آپ علیہ صلاحت نے آمین اونچی آواز سے کہی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ نے جب نماز پڑھائی تو آپ نے آمین اونچے آواز سے کہی لیکن خود فرماتے ہیں ما عرا اللہ علما کہ حضور پاک صلی اللہ وسلم نے جو آمین اونچے آواز سے کہی تھی ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہی تھی آپ علیہ صلاحات کا یہ معمول نہیں تھا بلکہ تعلیم دینے کے لیے کہی تھی اور جس طرح زور کی نماز میں عصر کی نماز میں آپ علیہ الصلاۃ کوئی کوئی آیت اونچی آواز سے پڑھ دیتے تھے جیسے صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ کی نماز میں یا عصر کی نماز میں علیہ کبھی کبھی پڑھ دیتے تھے امام دلابی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے اس کے جلد ایک سفر چار سو بیالیس پر یہ بات موجود ہے کہ آپ علیہ سلاۃسلام نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے اونچے معمول نہیں تھا اور یہ وائل بن حجر اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ آپ اللہ آمین، آمین، آواز سے کہا کرتے تھے جو آواز سے بھی ہے وہ بھی سے ہے تم بھی آمین کہو اداکام غیر المزوب الکول کہو ہم کہتے ہیں فکول سے, آمین سے اگر ثابت ہوتا ہے تو امام بخاری رحمت اللہ تو تو بات ہے ہے ہے وہاں ربنا ہے پر جس سے سے سے یہ موجود تم کہنی کہنی چاہیے ہم کہتے اگر آمین آمین الفاظات بس و بھی پھر اونچے واسے کہنی چاہیے اللہ مسلی علی علی محمد اونچے پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کے بارے میں بالکل وہی لفظ ہیں جو آمین کے بارے میں ہے, آمین ہے،, ہے،, ربنا ہے، اللہ مسلی اللہ محمد ہے جیسے اونچ اگر آمین اونچے واضح سے کہنی چاہیے پھر رب الحمد اتحیات اور درو شیبی اونچے واضح سے پڑھنا چاہیے جیسے دوسری جگہ ان سے ان کا جہر ثابت نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں ان کے یہاں آمین کے متعلق بھی کل و آمین سے جہر ثابت نہیں ہوتا تیسری بات جو کہتے ہیں کہ آپ علیہ صلاحت والسلام نے فرمایا یہودی آمین سے چرتے ہیں اب آپ علیہ صلاحت نے اتنا فرمایا کہ یہودی آمین سے چرتے ہیں نفس آمین کا ذکر ہے غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اونچی آواز سے چڑتے ہیں لہٰذا آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے ہم کہتے ہیں صحیح حدیث کے اندر صرف آمین کا ذکر نہیں ہے بلکہ تین باتوں کا ذکر ہے نمبر ایک آپ نے فرمایا کہ یہودی آمین سے ہیں نمبر دو کہ رب ہم سے بھی ہیں اور نمبر تین اونچے کہنی چاہیے اور اس کے اسلام علیکم اللہ جب یہ دو چیزیں نماز کے بارے میں السلام علیکم رحمت اللہ یہ بھی نماز والا ہوگا تو السلام علیکم رحمۃ اللہ یہ بھی سارے ایمان کو, کو, کو بھی اونچے کہنا چاہیے تاکہ حودی حسد کریں اب جو اپنے, اپنے جو ہے مفاد کی بات تھی اپنے متعلق بات تھی، اس کو تو لے لیا باقی دو کو چھوڑ دیا آپ نے رب سے کرتے ہیں اسی طرح السلام علیکم و اللہ سے بھی حسد کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر تم نے اسی حسد کی بنا پر اگر آمین اونچی آواز سے کہنی ہے پھر باقی کام جو ہے یہ بھی اونچی آواز سے کہنا شروع کر دو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی تم سے اس پر عمل کرتے ہو تو یہ غیر کے دلال کا خلاصہ ہے کہ آپ و سلام نے سے آمین کہی نمبر دو آپ نے آمین کہنے کا حکم دیا نمبر تین آپ نے کہا یہودی آمین سے چڑتے ہیں ان تینوں کے جواب آپ حضرات کے سامنے ہو گئے آگے تیسری بات ہے صحیح بخاری اور غیر مقلدین اس باب کے تحت ہم وہ احادیث بیان کریں گے جس کے اندر غیر, دین کا, غیر دین کا عمل نہیں جن احادیث پر غیرمقلدین کا عمل نہیں ہے بخار شریف کی کئی ساری حادیث ایسی ہیں جس پر غیر دین عمل نہیں کرتے مطالبہ تو یہی کرتے ہیں کہ بخاری شریف سے حدیث دکھاؤں ہم اس پر عمل کریں گے لیکن ہم کئی ساری حادیث دکھاتے ہیں جس پر غیر مقلدین عمل نہیں کرتے نمبر ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری جلد دیکھ صفہ نمبر پچپن اور 56 پر باب کیا باب الصلاحطیہ الفراش اس کے اندر عیشہ رضی اللہ سے روایت ہے عشہ رضی اللہ تعالہ فرماتی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوتی تھی اور میرے پاؤں آپ کے قبل کی جانب ہوتے تھے جب آپ سجدہ کرنے لگتے نماز پڑھتے تھے غام مجھے چھوتے ہاتھ لگاتے فقہ بس توریا میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی فا کاما جب آپ کھڑے ہوتے بس میں ان دونوں کو پھلا دیتی اب دیکھیے نماز آپ علیہ سلاۃ والسلام پڑھتے ہیں جب سجدے میں جاتے ہیں عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہاتھ لگاتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنے پاؤں پیچھے کر لیتی ہیں تو معلوم ہوا عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا اگر عورت کو چھونے سے وزو ٹوٹتا تو آپ علیہ وسلم تو نماز پڑھ رہے ہیں پھر نماز کیسے پڑھتے معلوم ہوا کہ اب عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا اگر آدمی وضو کی حالت میں عورت کو ہاتھ لگا دیتے تو سے وضو نہیں ٹوٹتا جبکہ غیر مقلدین کا اس کے بارے میں نظریہ کیا ہے ان کی کتاب ہے رسول اکرم کا صحیح طریقہ نماز وسیع عیس ندوی کی ہے جو انڈیا کا رہنے والا ہے اس نے اس کے اندر لکھا ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر آدمی وزو کر کے عورت کو ہاتھ لگا دے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جب کہ بخار شریف کی صحیح عدیث موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری جلد ایک صفحہ نمبر 74 پر کیا باب کی باب شدت البرادی گرمیوں کے اندر زور کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا چاہیے تھوڑا مؤخر کر کے پڑھنا چاہیے اس میں ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی ہے آپ علیہ السلات نے فرمایا کہ ادشتد الحر کہ گرمیوں کے اندر زور کی نماز ٹھنڈا کر کے پڑھو جب گرمی سخت ہو جائے ظہور کی نماز ٹھنڈا کر کے پڑھو فعین شدت الحرری منف ہی جہنم کیونکہ گرمی کی جو شدت ہے یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے لہٰذا گرمیوں کے اندر ظہور کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا چاہیے اب غیر مقلدین کیا کرتے ہیں سردی ہو یا گرمی ہو ہر حال میں اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گرمیوں کے اندر نماز کو موخر کر کے پڑھنا چاہیے جیسا کہ ہمارا عمل ہے غیرمقل دین نے اپنے فتو فتح سنایا جلد ایک سفر نمبر پانچ بعد لکھی ہے کہ نماز ہر حالت میں اول وقت میں پڑھنی افضل ہے جبکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے گرمیوں کے اندر آپ نے خود فرمایا کہ کیا ٹھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ گرمی سخت ہوتی ہے جب ٹھنڈا کر کے پڑھیں گے گرمی تھوڑی کم ہو جائے گی لہٰذا پڑھنے کے اندر آسانی ہوگی تو غیر مقل کا اس حدیث پر بھی عمل نہیں ہے بلکہ اس حدیث کے خلاف پر عمل کرتے ہیں نمبر تین فوت شدہ نمازوں کی قضاء ضروری ہے بخاری شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی کے اگر نماز فوت ہو جائے اس کی قزا کرنی چاہیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلد ایک صفحہ نمبر 83 پر باب ہے باب من کہ وقت گزر کے بعد نماز جماعت سے پڑھنا اس بات کے تحت امام بخائے رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جاب بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ کیقل کی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خندق کے دن نماز فوت ہو گئی اثر کی آپ علیہ سلاۃ والسلام کے پاس آئے عرض کی یا رسول اللہ کہ میری اثر کی نماز فوت ہو گئی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کے اثر کی نماز تو میری بھی فوت ہو گئی ہے راوی آبی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلات وسلم صحابۂ کرام مقام بدھان پر پہنچے وہاں جا کے آپ علیہ سلات وسلام نے بھی وضو کیا صحابہ کرام نے بھی وضو کیا پھر فرمایا فصل اللہ العصرہ. بادما غربت جب سورج غروب ہو گیا اس کے بعد آپ علیہ سلاۃسلام نے پہلے اثر کی نماز پڑھی مغرب کی نماز پڑھی دیکھیے آپ علیہ کی, صحابہ کرام کی, اثر کی نماز فوت ہو گئی تھی قضا ہو گئی تھی آپ علیہ نے مغرب کے بعد پہلے اثر کی نماز پڑھی ہے پھر مغرب کی نماز پڑھی ہے معلوم ہوا کہ فوت شدہ نمازوں کی غذا ضروری ہے جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اگر نمازیں فوت ہو جائیں تو ان کی غذا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف توبہ استعفی کافی ہے صرف توبہ استعفار سے کام چل جائے گا نماز دوبارہ پڑھنے ضرورت نہیں ہے ان کے مولوی کہ ہیں یونس غیر مقل دہلوی انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر سور المتقی صفح نمبر ایک پر یہ بات لکھی ہے اگر کوئی دیدہ و دانستہ نمازیں چھوڑ دے اور پھر ان کی غذا کرنا چاہے تو اس قسم کی نمازوں کی غذا حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ ایسے آدمی کے لیے توبہ استعفیٰ کافی ہے اس طرح ان کی فتح الحدیث جلد ایک صفح نمبر چار پر بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر نمازیں فوت ہو جاتی ہیں تو ان کی غذا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف کیا توبہ اور استفاع کافی ہے اب اس پر غیر مقلدین اور اس طرح ڈاکٹر فرد ہاشمی آج کل انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ حدیث سے دو نمازوں کی قضا ثابت ہے ایک وہ نماز جو سونے کی حالت میں رہ جائے جب آدمی اٹھ جائے تو نماز پڑھ لے نمبر دو وہ نماز جو بھول کر رہ جائے اس کی قذا بھی حدیث ثابت ہے یہ دو نمازیں قضا ایسی ہیں جن کی غذا کر جو دو نمازیں ایسی ہیں اگر قضا ہو جائے وہ آدمی پڑھ سکتا ہے حدیثی ثابت ہے سونے کی حالت میں رہ گئی وہ بھی آدمی پڑھ سکتا ہے اسی طرح جو بھول کر رہ گئی اس کی قضا کر سکتا ہے کہتے ہیں جان بوجھ کر جو نماز چھوڑی جائے اس کی ان دو نمازوں کی غذا تو حدیثی ثابت ہے جو سونے کی حالت میں رہ جائے یا بھول کر رہ جائے جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کی غذا حدیثی ثابت نہیں ہے اس بارے میں استاد محترم شیخ و مرشد حضرت متکلّم اسلام مولانا محمد الیاس غمن حافظ اللہ ایک بہت پیارا اصول اشاد فرماتے ہیں استادی فرماتے ہیں کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ادنا چیز کو ذکر کیا جاتا ہے اعلیٰ چیز خود بخود سمجھ آ جاتی ہے یہ بہت پیارا اصول ایسے کئی سارے جو ہے شکوک و شبہ ختم ہو جاتے ہیں بس اوقات ادنا چیز کو ذکر کیا جاتا ہے اس سے اعلیٰ چیز خود بخود سمجھ آ جاتی ہے اس کی مثال بھی دی ہے پرانے کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولاۃک المہ اف والدین کو اف نہ بہو اب اس نہ کہنا دیکھو قرآن کے اندر موجود ہے اب والدین کی نافرمانی کے دو درجے ہیں ایک ادنا درجے کی نافرمانی ہے ایک اعلیٰ درجے کی نافرمانی ہے ادنا درجے کی نافرمانی کیا ہے اف نہ کہو یہ ادنا درجے کی کیا ہے نافرمانی ہے اور فرمایا کہ ان کو مارنا پیٹنا گالیاں دینا گھر سے باہر نکالنا یہ اعلی درجے کی نافرمانی ہے اب قرآن کریم کی اس عید کے اندر کیا ہے فرمایا والا تق اللہ اف والدین کو اف نہیں کہنا تو اس اس کے اندر ادنا درجے کی جو نافرمانی تھی اس کو بیان کیا گیا ہے اور اعلی درجے کی نافرمانی خود بخود سمجھ آ گئی ہے اگر اعلیٰ درجے کی نافرمانی کا ذکر کر دیتے ہیں ان کو مارنا نہیں ہے ان کو پیٹنا نہیں ہے ان کو گھر سے باہر نہیں نکالنا تو یہ اف والی بات تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ادنا درجے کی نافامانی بتائی ہے اور اعلیٰ درجے کی نافامانی خود بخود سمجھ آئی ہے اسی طرح صبی اموات بلیا تشرون اس کے اندر نبی کی حیات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا کہ نبی جو ہے اگر اس کے اندر شہید کے یاد کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اب شہید کی جو حیات ہے وہ ادنا درجے کی ہے اور نبی کی جو حیات ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہے اللہ رب العزت نے شہید کی حیات بتائی ہے نبی کی حیات خود بخود سمجھ آئی ہے اگر اللہ تعالیٰ نبی کی حیات بتا دیتے اعلیٰ درجے کی بتا دیتے تو ادنا درجے کی یاد سمجھ نہیں آنی تھی اللہ رب العزت نے نبی کی حیات نہیں بتائی بلکہ شہید کی یاد بتائی ہے اور نبی کی یاد خود, خود بخود سمجھ آ گئی ہے اس پر اور بھی کئی سارے مثالیں ہو سکتی ہیں کہ ادنی چیز کو ذکر کیا جاتا ہے اعلیٰ چیز خود بخود اس سے سمجھ آ جاتی ہے اسی طرح نماز کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز سونے کی حالت میں رہ جائے جو نماز بھول کر چھوڑ دی جائے وہ بھی معاف نہیں ہے اس کی کزا کرنی ہے تو آپ بتائیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی جائے اس کی غذا کی ضروری کیوں نہیں ہوگی اگر آپ علیہ السلام یہ فرما دیتے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑی جائے اس کی غذا کرنی ہے تو اس سے سونے کی حالت میں رہ جانے والی نماز اور جو بھول کر جو رہنے والی, جانے والی نماز تھی اس کی غذا سمجھ نہیں آنی تھی حضور پاسلم نے یہ بتا دیا کہ جو نماز بھول کر رہ جائے اس کی غذا بھی کرنی ہے جو سونے کی حالت میں رہ جائے اس کی غذا بھی کرنی ہے تو جو جان بوج کر چھوڑ دی جائے اس کی کذا بتری گی کرنی ہے اگر آپ یہ فرما دیتے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی جائے اس کی غذا تو ضروری ہے تو اس دو نمازوں کی, سمجھنا آتی. سونے کی حالت جاتی آدمی کہتا ہے سویا ہوا تھا چلو رہ گئی ہے. کوئی بات نہیں ہے. نہیں کرنی چاہیے بھول کر رہ گئی ہے تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے ان دو کا تذکرہ فرمایا جو ادنا درجے کی تھی. بخاری جلد ایک صفحہ نمبر چورانوے پر امام بخائے رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے آپ علیہ السلاط وسلام فرماتے ہیں من را بہ فی صلاحت ہی فلو سب فن ادا سب الطفت علی بََ ان مت تصفیق النسا کہ اگر نماز کے اندر کسی کو لکمت دینے کی نوبت پیش آ جائے تو اس کو سبحان اللہ کہنا چاہیے سبحان اللہ کہے گا اس کی طرف توجہ کی جائے گی اس کا لکمہ امام جو ہے قبول کر لے گا اور آپ نے فرمایا لیکن عورتوں کے لیے کیا سبحان اللہ کہنا نہیں ہے بلکہ عورتیں تالی بجائیں ہاتھ مارے جس سے پتہ چل جائے کہ امام سمجھ جائے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اگر مرد لکما دیتا ہے تو اس کو سبحان اللہ کہنا چاہیے اگر عورت لکمت دیتی ہے نماز کے صف کے اندر عورت بھی شامل ہے تو اس کو تالی بجانی چاہیے ہاتھ پر ہاتھ مارنا چاہیے اب دیکھیے آپ علیہ سلاۃ نے مرد اور عورت کے طریقے نماز کے اندر فرق بتا دیا اگر فرق نہ ہوتا تو آپ دونوں کا فرما سبحان اللہ کہے دونوں کہہ سکتے ہیں لیکن آپ نے فرمایا مرد سبحان اللہ کہے عورت تالی بجائے اسی طرح امام و خالی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد جیل صفحہ سفر پر مستقل باب قائم کی ہے باب و تصویق علی کہ عورتوں کو طالب بجانا چاہیے اس کے اندر بھی روایت موجود ہے آپ السلام نے ال تصویق الرجال و تصویک وفسا کہ مردوں کے لیے کیا ہے تصوحان اللہ کہنا ہے عورتوں کے لیے طالب بجانا ہے ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جب امام بھول جائے اگر پیچھے مقتدی مرد ہے اس کو چاہیے کہ سبحان اللہ کہے اگر عورت ہے اس کو کیا کہی اس کو کیا کہنا چاہیے سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ طالب جانی چاہیے تاکہ امام کو پتہ چل جائے جبکہ غیر مقلدین کے بارے میں کیا نظریہ ہے ان کے ڈاکٹر شفیق الرحمان غیر مقلد نے کتاب لکھی ہے نماز نبوی اس کے اندر وہ لکھتے ہیں تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم و رحمت اللہ تک عورتوں اور مردوں کے لیے ایک حیت اور ایک ہی شکل کی نماز ہے ایک حایت اور ایک ہی شکل کی نماز ہے جبکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی شکل کی نماز نہیں ہے بلکہ اگر لکمے کی نوبت پیش آ جاتی ہے مرد کے لیے حکم اور ہے عورت کے لیے حکم اور ہے اچھا اب یہاں فائدے کے طور پر ایک بات ذہن میں رکھیں ہو سکتا ہے غیر مقلدین یہ کہے کہ ہم جو مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے تو ہمارا جو استدلال ہے وہ بھی بخار شریف سے ہے اور غیر مقلدین اپنی حدیث پیش کر دے بخاری شریف سے کہ آپ اثرات وسلام نے فرمایا سلو کمار آئی تمونی اسلی تو مونی وسلی نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا مقلدین کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ آپ نے فرمایا سلو کمار آئی تمونی اسلی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا لہٰذا یہ عام ہے مرد اور سب کو شامل ہے لہٰذا مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے حالانکہ اگر اس پوری حدیث کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا لوگ مردوں کے ساتھ ہیں عورتوں کے ساتھ نہیں ہے پوری دس کیا ہے حضرت مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نوجوان ساتھی تھے آپ علیہ سلاۃ والسلام کے پاس آئے اور تقریباً بیس دن ہم حضور پاک اس کے پاس ٹھہرے رہے آپ علیہ صلاحۃ وسلام بہت رحیم تھے شفیق تھے آپ علیہ السلۃ والسلام نے جب یہ گمان کیا کہ ہمیں گھر جانے کی خواہش ہو رہی ہے تو آپ علیہ سلاۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ گھر کیا چھوڑ کر آئے تھے ہم نے آپ السلام کو بتا دیا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ ارجیو اللہ ابیکم اب الیکم اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ فاقیمو فیہم فیم انہیں میں قیام کرو وہ اور ان کو دین سکھاؤ ومروہم اور دین کی باتوں کا حکم کرو وہ ذکر اشیا آفز ہوا اولافذ کوئی چیزیں ذکر کی جن کو یاد کیا کچھ بھول گئی تو یہ چار چیزیں آپ جی چار چیزوں کا ذکر آپ نے فرمایا اس میں چار امر کے سیگے ہیں نمبر ایک ارجیو نمبر دو فاقیمو نمبر تین علیمو نمبر چار مروہم اب ان چاروں کا چاروں کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے عورتوں کے ساتھ نہیں ہے اس طرح سلو کے بعد جو دو سیگے ہیں فلو لَكُمْ فَإِذَا فعیدہ الصَّلَاةُ اس لَكُمْ جب نماز کا وقت ہو جائے آپ نے فرمایا تھا گھر چلے جاؤ یہ کام کرو جب نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کرو فلیو لَكُمْ لکم تم میں سے کوئی ایک بندہ کیا ہے اذان دے ولی امکم اکبرکم اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرائے اب یہ چھ چیزوں کا آپ علیہ صلاحات وسلام نے اس حدیث کے اندر حکم دیا صلو کے علاوہ چھ امر کے سیگے ہیں ان چھ کے چھ کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے عورتوں کے ساتھ نہیں ہے ہم کہتے ہیں اس طرح جس طرح ان چھ جو امر کے سیگھے ان کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے صلو کمار مار آئی تمونی وسلی اس کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے مردوں کے ساتھ ہے عورتوں کے ساتھ نہیں ہے ہاں اگر تم کہتے ہو کہ سلو کا تعلق عورتوں کے ساتھ بھی ہے ہم کہتے ہیں سلو کے بعد بھی دو امر کے سگے موجود ہیں اس کے اندر ایک میں اذان کا ذکر ہے اور ایک کے اندر امامت کا ذکر ہے پھر تم کیا اپنی جو ہے عورتوں کو مؤذن بناؤ اور اس طرح اپنی عورتوں کا امام بھی بناؤ تاکہ پوری حدیث پر عمل ہو جائے کہ سلو کماری تمونی اسلی نماز میں فرق بھی نہیں ہے مرد بھی اذان دے سکتا ہے عورت بھی اذان دے سکتی ہے مرد بھی امامت کرا سکتا ہے عورت بھی امامت کرا سکتی ہے اگر سلو کا تعلق دونوں سے بنانا ہے مرد عورت سے تو سلو کے بعد جو دو سیگے ہیں جس میں اذان کا ذکر ہے جس میں امامت کا ذکر ہے ان کے اندر بھی پھر عورتوں کو شامل کرو وہ بھی تمہاری مسجدوں کے اندر آ کر اذان بھی دیں اور تمہاری امامت بھی کروائیں آگے نمبر پانچ مقتدی کی نماز بغیر فاتحہ کے ہو جاتی ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے صفہ نمبر ایک سو آٹھ پر امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث نقل کی ہے اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں حدیث یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں آپ علیہ صلاحت و نماز پڑھا رہے تھے آپ علیہ الصلاۃ رکوع میں چلے گئے ابھی پیچھے سے یہ آ رہے تھے صف میں شامل نہیں ہوئے تھے صف میں شامل ہونے سے پہلے پہلے رقوع کے اندر چلے گئے ایسا چلتے چلتے, چلتے ہوئے صف کے اندر آکر شریک ہو گئے اب رقوع کے اندر گویا کہ نماز کے اندر آکش ہوئے آپ علیہ السلاۃ جو رقوع کی حالت میں ہیں یہ صاحب ہی جلدی جلدی آئے اور یہ بھی آ کے رقوع کے اندر شامل ہو گئے جب نماز کے بعد آپ علیہ السلات کو بتایا تو آپ علیہ السلام نے دعا دی ہے زادک اللہ حصہ افمایہ ولاۃ وعید آپ کو یہ اس کو اللہ تعالیٰ اور بڑھائے ولاۃ وعید اپنی نماز کا اعادہ نہ کرو اپنی نماز نہ لوٹاؤ اب یہ جو لفظ ہے اس کے متعلق شار بلوغ المرام حافظ محمد اسماعیل یہ خود کہتے ہیں کہ لا توعید یاد سے مشتق ہے یعنی اللہ تعالیٰ تجھ میں طلب خیر کے حرص کو زیادہ کرے اور اپنی نماز کو نہ لٹا کیونکہ وہ صحیح ہے صبح وسلام غیر مقلدین نے لکھا ہے جلد دو صفحہ نمبر ستر پر یہ بات موجود ہے کہ لا توعید یاد سے مشتق ہے جس کا مطلب ایک اپنی نماز نہ لٹاؤ اب اس اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو یہ ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز ہو جاتی ہے دیکھیں اب یہ صحابی جو رکوع کے اندر شامل ہوئے تھے ظاہر بازن فاتحہ تو نہیں پڑی تھی جیسے وضو کر کے آئے ہیں فوراً رکوع کے اندر شریک ہو گئے فاتحہ تو ان کی رہ گئی ہے اور آپ نے فرمایا نماز بھی نہ لوٹاؤ معلوم وقت فاتح کے بغیر نمازیں ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ مدرے کے, مدرے کے رکوع مدرے کے رکعت ہے جو آدمی امام کو رکوع کی حالت میں پالے اس کی برکات شمار ہو جائے گی مدرے کے رکوع مدرے کے رکاعت ہے اور جس طرح یہ صحابی آئے تھے رکوع کی حالت میں آئے تھے نماز پڑھی آپ نے نماز پر ادا نہ کرو نماز ہو گئی ہے اب اس سے دونوں باتیں معلوم ہوتی ہیں مقتدی کی نماز بغیر فاتحہ کے بھی ہو جاتی ہے مدر کے رکو مدر کے رکات ہے جبکہ غیر مقلدین ان دونوں باتوں کو تسلیم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے غیر نماز نہیں ہوتی کیونکہ فاتحہ ان کے ہاں کیا ہے فرض ہے غیر مقلدین کہ ایک ان کے عالم گزر ہیں نواب نور الحسن خان انہوں نے بات لکھی ہے بے فاتحہ نہ نماز صحیح استد و نہ اد راک رقط کہ بغیر فاتحہ کے نماز صحیح ہوتی ہے نہ ہی رقط کا ہے اگر آدمی رقوع کے اندر آ کر شامل ہو جاتا ہے تو اس رکت کا کو کوئی اعتبار نہیں ہے یعنی مدر کے رقو مدر کے رکعت نہیں ہے اسی طرح ان کی ایک اور کتاب دستور المتقی اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ مدر کے رقوع کی رکعت ہرگز نہیں ہوتی جو آدمی رقوع کے اندر ایمام کو پا لیتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی حالانکہ بخاری شریف سے دونوں باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ بغیر فاتحے کے بھی نماز ہو جاتی ہے اور جو مقتدی کے لیے اور جو آدمی رقوع شامل ہوتا ہے اس کی بھی وہ شمار ہو جاتی ہے نمبر سات یاد میں بیٹھنے کا سنت طریقہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنما حضور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے تو عبداللہ بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں یہ تابی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ نماز کے اندر چوکڑی مار کر بیٹھے ہیں نماز جب پڑھتے ہیں تو چوکڑی مار کر بیٹھے ہیں احتیاط کی شکل میں ان کو دیکھ کر میں بھی اس طرح بیٹھ گیا جیسے میرے والد بیٹھے تھے میں بھی اس طرح بیٹھ گیا اور اس وقت میں نو عمر تھا تو اس لیے جیسے میں نے والد کو دیکھا ویسے ہی میں بیٹھ گیا تو جب میرے والد نے مجھے دیکھا تو منع فرمایا اور فرمانے لگے ان سنت اسلاتی ان تن سبر اجلق ال کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ تو دائیں پاؤں کو کھڑا کرے اور بائیں پاؤں کو بچھا دے جس طرح ہم کر افطراش کرتے ہیں دائیں پاؤں کو کھڑا کر دے اور بائیں پاؤں کو بچھا دے فرمایا یہ سنت ہے ان سنت اسلاتی یہ نماز کی سنت یہ ہے اور فرمایا کہ میں ایسا کیوں نہیں کرتا مایا فن فقول تو ان کا تفر تو میں نے کیا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے تویا لا تم لانی کہ میرے پاؤں بوجھل ہو چکے میرا وزن نہیں اٹھا سکتے میری مجبوری ہے ازر کی حالت میں ایسا کرتا ہوں چوکڑی مار کر نماز پڑھتا ہوں ورنہ اصل طریقہ کیا ہے نماز کی سنت یہ ہے کہ نماز کے اندر افطراش کیا جائے دائیں پاؤں کو کھڑا کیا جائے احتیاط کی شکل میں اور بائیں پاؤں کو بچھایا جائے اس طرح نماز پڑھنی چاہیے جب غیر اچھا اس فائدے کے طور پر یہ بات بھی ذائم میں رکھیں کہ جب سابی لفظ سنت بولتا ہے تو اس سے نبی پاک کی سنت مراد ہوتی ہے اب سابی نے کیا کہا تھا ان نماز سنت اس صلاحی نماز کی سنت یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کیا جائے بائیں پاؤں کو بچھایا جائے تو سابی نے لفظ سنت بولا ہے اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الام کے اندر یہ بات لکھی ہے وہاں صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین النبی سنت الحقی اللہ علیہ سنت رسول اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سنت کا لفظ بولتے ہیں تو عصِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی مراد ہوتی ہے اس طرح امدۃ القاری کے اندر بھی یہ بات موجود ہے اور خود غیر مقلدین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جب لفظ جب صحابی لفظ سنت بولے تو اس نبی پاکستان کی سنت مراد ہوتی ہے آپ کے مسائل ان کا حل جلد نمبر غیر مقلط کے ہیں تین جلدوں کے اندر ہے نمبر 242 پر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ جب صحابی لفظ سنت بولے تو اسے نبی کی سنت مراد ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ نماز کے اندر سنت یہ ہے علیہ وسلم کی سنت ہی ہے طریقہ یہی تھا کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کیا جائے بائیں پاؤں کو بچھایا جائے جبکہ غیر مقلدین کیا کہتے ہیں کہ ان کے نظرے تورق سنت ہے اب بخار شریف سے, سے افطراج سنت ہے ان کا عمل بخاری کے خلاف ہے اس کے اندر کیا کرتے ہیں یہ تورت و رسول کتاب ہے صفح نمبر دو پر حکیم صادق سیال کوٹی نے لکھا کہ بائیں جانب کولے پر بیٹھنا تورق کلاتا ہے اور یہ سنت ہے اور کیا کہا یہ سنت ہے یعنی تورق سنت ہے افتراش سنت نہیں ہے جبکہ بخارج شریف کی حدیث استراحة نہیں معلوم ہو گیا کہ نماز کے لیے افتراش سنت ہے تورق سنتے نہیں ہے اسی طرح آگے جمعہ کی دو آزانِ مسنون ہے بخارج شریف کی حدیث ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی دو آزانِ مسنون ہے اس کے اندر روایت موجود ہے کہ شروع, اندر شروع شروع کے اندر ایسے ہوتا تھا۔ کہ آپ السلط و اسلام کے زمانے میں بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ جب ممبر پر امام بیٹھتا تھا اس وقت اذان ہوتی تھی لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب لوگ زیادہ ہو گئے تو اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا بال الثالسی ثالثی امر عثمان و یوم الجماتی بال اذان ثالثی فینہ بھی الظہ پھر ایک مقامِ ذورہ اونچی جگہ تھی وہاں آزاد نہیں جاتی تھی اب اس آگے فرمایا فصبت المر الزال کا اس کے بعد وہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا یعنی پہلے دو زمانوں, تین زمانوں کے اندر یہ نماز شروع کی ہے جب لوگ زیادہ ہو گئے جمعے کے وقت اذان ہوتی تھی پہنچ نہیں سکتے تھے سے پہلے جمعے کی اذان جو خطبے کے وقت اذان ہوتی ہے اس سے پہلے ایک ازان دی جاتی تھی جسے پہلی اذان کہا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے جمعہ کا وقت ہو گیا ہے تو یہ اذان ہوتی تھی پھر لوگ جو آ جاتے تھے اب اس حدیث کے اندر معلوم ہوا کہ اذانیں کتنی ہیں میں لفظ آتا ہے بالاذان السالسی تیسری اذان کا یہاں تین اذانوں سے ایک تو نماز کے جو پہلے پہلے, پہلے اذان ہوتی ہے وہ ہے پھر ایک جمعہ والی اذان ہے اور ایک سے مراد اقامت ہے تو تین اذانوں سے مراد تین اذانیں نہیں ہیں بلکہ دو اذانیں اور ایک اقامت مراد ہے تین اذانوں کا اسم میں ذکر نہیں ہے اچھا آگے اب غیرمقلدین کے جو ممدوع ہیں علامہ ابن تیمیہ جس کو غیرمقلدین بہت زیادہ مانتے ہیں انہوں نے ایک کتاب منہاج السنہ کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ اذان حد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جاری کرتا ہے اور مسلمانوں نے اس پر اتفاق کیا اس لیے اسے اذان شریک کہا جائے گا یہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عن نے تیسری اذان کا جو اضافہ کیا تھا یعنی جو اذان پہلے جو ہوتی ہے جمعے سے پہلے ہوتی ہے کہا اس کو اذان شری کہا جائے گا اس لیے کہ سارے لوگوں نے اس پر اتفاق کیا تھا جبکہ غیر مقلدین کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ان کا عمل کیا ہے وہ ملازہ فرمائیں غیر مقلدین اس کو اذان اذان عثمانی کو بدت کہتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے اس کتاب کے اندر محمد جونا ان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے زمانے میں مسجد میں جو دو اذانیں ہوتی ہیں وہ سرعی بدت ہیں مذہب میں جو دو اذانیں ہوتی ہیں یہ سریف بدت ہیں وہ کسی طرح جائز نہیں ہے فتح و ستاریہ جل تین صفحہ نمبر پچاسی پر یہ بات لکھی ہے اسی طرح فتح علماء حدیث جل دو صفحہ نمبر ایک سو اناسی پر یہ بات لکھی ہے کہ اذان عثمانی جس کو پہلی اذان کہا جاتا ہے اس کو مذہب میں گلمانہ بدت ہے اسی طرح فتح و جل دو صفحہ نمبر تیرہ پر یہ بات لکھی ہے کہ ول الاول البت ان یہ جو پہلی اذان ہوتی ہے یہ بدت ہے اب شریف کے اندر امام بخاری بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں انہوں نے ایک بھی کیا تھا باب ال خطبہ کہ کے وقت اذان دینا اس کے اندر انہوں نے دونوں اذانوں کا ذکر کیا ہے خطبے کے وقت جو اذان کہی جاتی ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے اس سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے امام بخارب اس کو مانتے ہیں بخار شریف کی حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اذانیں دو ہیں جبکہ غیر مقلدین ایک اذان دیتے ہیں اور دوسری اذان کو بدعت کہتے ہیں تو غیر مقلدین کا یہ عمل بخار شریف کی حدیث کے بالکل خلاف ہے نام تو یہ ہے کہ ہم شریف پر عمل کرتے ہیں لیکن دیکھے کتنی ساری حادثیثیں ایسی آئی ہیں جس پر غیر مقدین عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح صحیح بخاری جلد ایک صفحہ نمبر 134 پر روایت موجود ہے حضرت جندوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم نہری صمہ خاتبہ ثمّا ذہابہ آپ علیہ صلاحات نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی پھر خطبہ دیا صمّا ذہب پھر قربانی کی فکالہ من ظاہ قبل یوں سلیہ فلیبہ اخرا مقانہ جس نے اس سے نماز پڑھنے سے پہلے اگر کسی نے قربانی کی ہے تو آپ نے فرمایا اس کی جگہ دوسری قربانی کرے اس کی قربانی نہیں ہوئی اب اسی کے تحت جو غیر مقلدین کے عالم ہیں وہید الظام انہیں خود لکھا کہ اس حدیث سے قربانی کا وجوب نکلتا ہے یہ جو علیہ والسلام نے وعید فرمائی ہے کہ جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی اگر کسی نے کر لی ہے تو اس کو قربانی دوبارہ کرنی چاہیے کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے قربانی واجب ہے اور نکلتا بھی وجوب ہی ہے اس سے لیکن غیر مقل الدین نے تسلیم بھی کیا ہے ان کے جبکہ دوسرے جو علماء ہیں آج بھی یہی کہتے ہیں قربانی واجب نہیں ہے بلکہ قرآنی قربانی سنت ہے اس ان کی کتاب محمدی زیور اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے صفحہ اناسی فتحہ نظیریہ جلد تین صفحہ نمبر 255 پر بھی یہ بات لکھی ہے اور بھی کئی سارے کتابوں کے کی یہ بات موجود ہے قربانی واجب نہیں ہے بلکہ قربانی سنت ہے اور ہم جو واجب کہتے ہیں اس پر بڑا جو ہے نا شور شور ڈالتے ہیں کہ دیکھو یہ قربانی کو واجب کہتے ہیں اور حدیث کے اندر آتا ہے قربانی سنت ہے تو قربانی بخار شریف سے معلوم ہوتا ہے جو حدیث آتی ہے کہ قربانی واجب ہے سنت نہیں ہے اسی طرح آگے بخاری شریف جلد ایک صفحہ نمبر ایک پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے के वितर में दुआएँ कुनूत रूपों से पहले पड़नी चाहिए جب آدمی ودر پڑتا ہے تیسری اکاط کے اندر رقوع میں جانے سے پہلے ہاتھ جب ہم را... ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کے بعد قنوت پڑھتے ہیں تو رقوع سے پہلے کرتے ہیں بخاری شریف سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ رقوع سے پہلے ہے لیکن غیر مقل دین رقوع سے پہلے نہیں بلکہ رقوع کے بعد کرتے ہیں اب بخار شریف کے ادیس سے یہ معلوم ہوتا ہے حضام عصم رحمۃ اللہ علیہ و فرماتے ہیں سا الطوانس میں نے انصب نے مالک رضی اللہ تعن سے پوچھا کے بارے میں فکالہ قد کہ قنت تو پڑھی جاتی ہے قنوت تو پڑھنی تو قبل رکو اور ھو. میں نے کہا رکو سے پہلے پڑھنی چاہیے یا رکو کے بعد پڑھنی چاہیے وہ فرمانے لگے فن فلانن انہوں نے جواب میں دیا کب لحو کہ رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے پھر انہوں نے دوبارہ ان کو کہا فِنّا فلاںن اخباران کا کہ مجھے فلاں آدمی نے خبر دی ہے ان کا کُلتا کیا آپ تو یہ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد پڑھنی چاہیے اور مجھے آپ کہتے ہیں رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے اور فلاں بندہ مجھے کہتا ہے کہ آپ نے یہ بتایا ہے کہ رکوع کے بعد پڑھنی چاہیے تو انس فرمان لگے اس نے جھوٹ بولا ہے انماں کنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رکوع کے بعد ایک مہینہ پڑھی تھی وہ صبح کے نماز کے بعد پڑھی تھی جسے قنوت کہا جاتا ہے جب آپ وسلم نے دشمنوں نے ان کو جا کر شہید کر دیا تھا ان کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے آپ نے ایک مہینہ تک قنوت نازلہ پڑھی تھی وہ فرمایا تھا کہ ایک مہینہ پڑھی ہے رکوع کے بعد وہ قنوت نازلہ تھی جو قنوت جو ہے رقو میں فطر میں, میں پڑھی جاتی ہے وہ فرمایا کہ رقوع سے پہلے ہی پڑی جائے گی رقوق کے بعد نہیں پڑھی جائے گی اب بخار شریف کی صدی سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قنوت رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے بعد میں نہیں پڑھنی چاہیے جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ فتح المحدیث رکوع کے بعد پڑھنا مستحب ہے رکوع کے بعد نہیں ہے رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی جو نازلہ ہوتی ہے جو صبح کی نماز میں پڑھی جاتی ہے وہ بعد ہوتی ہے رقو قنوت جو وطر والی ہے اس سے پہلے ہی پڑھی جائے گی اس طرح غیر مقلد محمد عالم ان کے محمد علی جاں انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ اکثر صحیح روایات رکوع کے بعد تائید کرتی ہیں دیکھو بخاری شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے لیکن ان کا اپنا عمل جو ہے اور اپنے جن کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ رکوع کے بعد پڑھنی چاہیے اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صفح نمبر سینتیس پر توسل کا ذکر کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ توسل کے ساتھ دعا کرتے تھے انّا اللہ عمّ انا قنانا توسر علی کا بے نبی نا اللہ تعالیٰ ہم آپ کی طرف آپ کے نبی کے ذریعے وسیع سے دعا کرتے تھے آپ ہمیں بارش دیتے تھے و انا نا توسر علی کبھی نبی گینا اب ہم آپ کے اپنے نبی کے چچا عباس کے وسییرے سے ہم دعا کرتے ہیں فس کی نا کالا فسکون اللہ ہمیں بارش دے پھر ان کو بارش دی جاتی تھی اب دیکھئے بخار شریف کی صدیت سے معلوم ہوتا ہے کہ توصل جائز ہے امام رحمت اللہ معلوم ہوتا ہے کہ دے سکتے تھے لیکن آپ کے مرنے کے بعد نہیں دے سکتے آپ اسلام کے وسیلے سے دعا نہیں کر سکتے اب یہ پیش کرتے ہیں دعا نہیں کی بلکہ آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کی ہے معلوم ہوا کہ نبی کی وفات کے بعد نبی کا وسیلہ دینا جائز نہیں ہے اگر نبی کی وفات کے بعد وسیلہ دینا جائز ہوتا تو حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیعلے سے دعا کرتے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہیں کی بلکہ حضر عمر نے حضر عباس کے وسیلے سے دعا کی ہے معلوم ہوا کہ نبی کی وفات کے بعد نبی کا وسیلہ دینا جائز نہیں ہے تو اس کا جواب حکیم الامت حضرت اشرف علی طانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے عدتکشپ صفحہ نمبر 675 پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ علیہ الصلاۃ وسلام کے وسیلے سے دعا نہیں کی بلکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کی ہے اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح نبی کا وسیلہ جائز ہے اس طرح غیر نبی کا وسیلہ بھی جائز ہے یہ مطلب نہیں تھا کہ نبی کی وفات کے بعد نبی کا وسیلہ دینا جائز نہیں ہے بلکہ آپ نے اس لیے حضر عباس کا وسیلہ دیا تھا تاکہ یہ پتہ چل جائے جیسے نبی کا وسیلہ جائز ہے اس طرح غیر نبی کا وسیلہ بھی ہرتھانوی رحمۃ اللہ نے اس کا یہ جواب دیا تھا غیر کیا نظر وسیع کے بارے میں غیر مقد یہ کہتے ہیں کہ توسل جو ہے شرک کے اندر مبتلا کر دیتا ہے وسیلے کا یہی وہ غیر مشروط طریقہ ہے جو انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے فتح سرات مستقیم سفن مجتب نے یہ بات لکھی ہے اس آئقید سیکھ طالب الرحمان غیر مقد نے بھی یہ بات لکھی ہے کسی فوج شدہ نبی یا ولی کا وسیلہ دینا جائز نہیں ہے جبکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وسیلہ جائز ہے امام خخیر رحمۃ اللہ علیہ کے قائل ہیں کہ وسیلہ دیا جا سکتا ہے اسی طرح آگے مسئلہ ہے مسافت قصر کا یہ عام مسئلہ ہے بہت پیش آتا ہے آدمی کو اب غیر مقلدین اس مسئلے کے اندر بھی امام بخائے رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے عادیث بخاری کو نہیں مانتے اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلد ایک صفحہ نمبر 147 پر یہ باب قائم کیا باب و فی کم یکسر الصلاحطا کہ کتنی مسافت میں کثر کرنا چاہیے وسمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن ولی لطََََََََََََََََََََ كيبر صلاحۃۃۃۃۃۃۃۃۃ وسلام نے ایک دن اور رات كے مسافت كو بھى سفر فرمايا ہے وكا نبن و ابن عمرہ وبن عباسن رضى اللہ عنہم یکسرانى و يفتى ران فى ارباتى برو دي کہ حضرت عبداللہ بن امر ضلع تعالیٰ عنہما اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما یہ چار برد کے اندر نماز کے اندر قصر بھی کرتے تھے اور افطار بھی کرتے تھے یعنی چار برد اگر سفر کرتے تو نماز کے اندر قصر کرتے تھے اور اگر روزہ رمضان ہوتا تو روزہ چھوڑ دیتے تھے اب چار برد کتنے بنتے ہیں امام مخالف فرماتے ہیں وہ یہ ستہ فرسخن اور یہ سولہ فرسخ بنتے ہیں کل چار برد ہیں چار برد ہیں ان کے بنتے ہیں سولہ فرسخ اور ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے تو سولہ کو تین سے ضرب دینے سے اڑتالیس بنتا ہے دیکھیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسافت قصر کتنی ہے اڑتالیس میل ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ مسافت کا مسافت کثر اڑتالیس میل ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو حدیث نقل کی ہے جو باب نقل کی ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسافت قصر اڑتالیس میل ہے جبکہ غیرمقدین کے بارے میں کیا نظریہ ہے مقلدین کہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی ان کو ایک موقف نہیں ہے مختلف ہے کوئی کہتا ہے اس کی کوئی حادی نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ تین میل ہے کوئی کہتا ہے کہ نو میل ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے اب دیکھیں علامہ وحید الظمہ غیر مقلد یہ کہتے ہیں صحیح اور مختار مذہب اہل حدیث کا یہ ہے کہ ہر سفر میں قصر کرنا چاہیے جس کو عرف میں سفر کہیں اس کی کوئی حد ققر نہیں ہے اب یہ کہتے ہیں اس کی کوئی حادی مقرر نہیں ہے لہٰذا جس کو عرف کے اندر سفر کہا جا سکتا ہے بس سفر پر جائے جتنا بھی ہو ہو جس کو سفر کہا جا سکتا ہے بس اس کے اندر جو ہے نماز قصر کر سکتے ہیں اور نمبر دو ان کے دوسرے عالم ثناء اللہ امرت سری وہ کہتے ہیں مسافر اس کو کہتے ہیں جو اپنی بستی سے نکل کر دوسری بستی کو جائے اس کی کم سے کم مدت بھکم حدیث شریف تین میل ہے اب یہ کہتے ہیں کہ تین میل ہے فتح سنایہ جلد ایک سفر نمبر چھ سو تیس پر کہ مسافت قصر کتنی ہے وہ تین میل ہے اور دوسرے ان کے مفتی عبدالستار غیر مقلد وہ کہتے ہیں نماز نماز کثر تین میل یا نو میل پر کر سکتے ہیں اب یہ کہتے ہیں تین میل ہے یا نو میل ہے دیکھیں بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وباض بات آ گئی کہ مسافت قصر اڑتالیس میل ہے صحابہ کرام کا عمل بھی یہ تھا کہ جب سفر کرتے تھے تو اڑتالیس اگر اس کا میل کا سفر ہوتا تو اس کے اندر روزہ بھی چھوڑ دیتے تھے نماز بھی قصر کرتے تھے جبکہ غیر مقل کا یہاں اس کے بالکل عمل خلاف ہے اسی طرح آگے بخاری شریف کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تر تین ہیں عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان میں اور غیر رمضان کے اندر گیارہ نقطے پڑھتے تھے جو سلی اربان چار پڑھتے تھے فلاطسلحسن وطولّا وہ کتنی خوبصورت ہوتی تھی کتنی لمبی ہوتی تھی ان کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے پھر فما سمسلی اربان فلاطسن وطول الحمعن قالطا فکون وقبل فقال یات نامانی ولا یا ِن نام وقلبی اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ علیہ صلاحۃۃ کیا کرتے تھے رمضان اور غیر رمضان کے اندر گیارہ رکھتے پڑھتے تھے آٹھ اس کے اندر کیا ہوتی تھی آٹھ تو وہ تحجی رکات ہوتی تھی اور جو تین ہوتی تھی اس کے بعد لفظ آتا ہے بخار شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ اسلام تین رکات پڑھتے تھے اسی طرح جلد ایک نمبر 135 پر صدیق رضی اللہ پوتے قاسم بن محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم نے لوگوں کو صحابہ کرام کو تین رکعتر پڑھتے دیکھا ہے اب صمہ و صلی سلاسن کا بھی ذکر بخاری کے اندر ہے اور یو تیرون ابی سلاس کا ذکر بھی بخاری کے اندر ہے کہ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے تین رکعت بطر پڑھتے تھے جبکہ غیر مقلد کہتے ہیں کہ بدر ایک رکعت ہے ان کے فتوہ برکاتیہ کے اندر اور بھی کئی ان کا اپنا عمل بھی ایک بدر کا ایک بدر پڑھتے ہیں اب غیر مقلدین اسی حدیث سے بیس رکعت تراوی پر استعدال کرتے ہیں کہ دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ رمضان اور غیر رمضان کے اندر آپ گیارہ رقطیں پڑھتے تھے ان میں سے آٹھ کیا تھی تراوی ہوتی تھی غیر رمضان کے اندر وہی آٹھ تحجود ہے اور رمضان کے اندر کیا ہے وہ تراوی ہے اور, اور تین رکعت ودھر پڑھتے تھے جبکہ غیر مقلدین کا اس حدیث سے استعمال کرنا درست نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس میں رمضان اور غیر رمضان ہمیشہ گیارہ رقط پڑھنے کا ذکر ہے جب تراوی صرف رمضان پڑی جاتی ہے غیر میں نہیں پڑھی جاتی دوسری اور آپ علیہ گھر میں پڑھتے تھے اور ترابی کہاں پڑھی جاتی ہے مسجد میں پڑھی جاتی ہے تو غیر مقدین کا اس حدیث سے درست نہیں ہے کہ آپ پڑھتے تھے کیا ببر صلاحات وسلم ال رمضان غیر رمضان میں تجد آٹھ رکعت پڑھتے تھے ثمّ و سلیثلاثن بطر جو ہے وہ تین رکعت پڑھتے تھے غیر مقدینی بطر ایک رکعت پڑھتے ہیں تین رکعت نہیں پڑھتے اسی طرح بخار شریف جلد ایک صفحہ نمبر 178 پر امام بخائے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا باب المیتی یسمع معاول النیال کہ اگر میت کو دفنایا جائے اس وقت میت کو دفنانے کے بعد جو آدمی لوٹتے ہیں میت ان کے جوتوں کی آہٹ سنتی ہے امام بخائے رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو مانتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں اور حدیث بھی لے کر آئے ہیں کہ مردے سنتے ہیں امام بخیر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ السرات و اسلام سے نقل کیا کالل آبدو ادھاف یا فی کبھی جب بندے کو قبر رکھا جاتا ہے وتول وتولیا تو اور جب اس کو بندے اس کو دفن کر کے لوٹتے ہیں وہ ضابط اسحاب ہو حتٰ انََََََََََ السم قرانی عالم ملکان تو جب اس کے پاس اس کو دفن کرنے کے بعد جب بندے لوٹ کر جاتے ہیں تو ان کے جانے کی جو میت کو دفن کر کے جا رہے ہوتے ہیں ان کے جوتوں کی جو آہٹ ہوتی ہے میت وہ سنتی ہے اب دیکھیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میت سنتی ہے مردے سنتے ہیں جبکہ غیر مقلدین کا موقف کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے ان کے ایک عالم ہے عبد کیلانی انہوں نے کتاب کے اندر لکھا کہ سماع موتا کا مسئلہ عذاب یرو کی حقیقت کی طرح ماز ایک تحقیقی مسئلہ نہیں ہے بلکہ شرک کا سب سے بڑا چور دروازہ ہے یہ بھی کی طرح موتا کے قائل نہیں ہے جبکہ بخارش شریف سے حدیث بخارش شریف سے معلوم ہوتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مردے کے قائل ہیں اور اسی طرح بخار کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں اسی طرح ان کے غیر مقلدین کے پروفیسر طالب الرحمان نے بھی لکھا ہے کہ فوت ہو جانے کے بعد کوئی نہیں سنتا دسی کے سفر نمبر سو پر اور بھی کئی ان کی کتابیں ہیں جس کے اندر یہ بات لکھے کہ مردے نہیں سنتے. آگے نمبر 15 ننگے سر نماز نہیں پڑھنی چاہیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری کے اندر کئی جگہ پر یہ بات نقل کی ہے پہلے نمبر پر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کال نقل کیا کان القمو یس جدون امامتی ولقلنصوتی کہ سابق کرام رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ سابق رام رضی اللہ تعالیٰ ان مجمعین پگڑی اور ٹوپی پر سجدہ کرتے تھے اب دیکھو نماز کے اندر پگڑی بھی ہوتی تھی ٹوپی ہوتی تھی تبھی تو اس پر سجدہ کرتے تھے تو گرمی کی وجہ سے جیسے آدمی گرمی میں سجدہ کرتا ہے فرش گرم ہوتا ہے تو پگڑی ہوتی تھی اسی طرح کہ ابو اسحاق نے نماز کے اندر اپنی ٹوپی کو اپر نیچے کیا نماز پڑھ رہے تھے اس کو اوپر کر لیا نیچے ہوئے تو نماز پڑھتے ہوئے ٹوپی سر پر ہوتی تھی امام رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر ہے اسی طرح محتمر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سمیت ابی میں نے اپنے والد سے سنا کہ کہ اللہ تعالی کو میں نے دیکھا کہ ان کے سر ریشم اور ان کی بنی ہوئی زرد لمبی ٹوپی ہوتی تھی دیکھیں صحابہ کرام کیا ہے سر پر ٹوپی رکھتے تھے نماز کے علاوہ بھی اور نماز جب پڑھتے تھے تو اس ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے لیکن غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ ننگے نماز پڑھنا یہ سنت ہے اب ان کتاب ہے کون کہتا ہے ننگے سر نماز نہیں ہوتی اس کے صفحہ نمبر پندرہ پر لکھا ہے مفتی عبدالرحمٰن کے غیرمقلد ہے اس نے لکھا کہ ننگے سر نماز پڑھنا سنت صحیح ہے سنت سیاح یہی ہے کہ آدمی ننگے سر نماز پڑھے حالانکہ بخار شریف کے اندر جو ہے تین حوالے آپ کے سامنے آئے کہ صحابۂ کے رام نماز کے اندر بھی ٹوپی رکھتے تھے اور نماز کے باہر بھی ٹوپی رکھتے تھے ٹوپی پہن کے پر نہیں ہے اسی طرح غیرمقلدین کے یہاں اب ایک مجلس کے اندر تین طلاقیں دی جائیں تو وہ تین شمار نہیں ہوتی بلکہ ایک شمار ہوتی ہیں جبکہ امام بخی رحمۃ اللہ علیہ تین طلاق کو تین کہتے ہیں انہوں نے اس پر باب بھی قم کیا ہے من اجازت طلاق اصلاث کہ جو آدمی تین طلاقوں کو ناف... تین طلاقیں دے دے تو وہ نافذ ہو جائیں گی اور آگے امام مخیٰ رحمۃ اللہ نے عشر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث نقل کی ہے عشر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان راج کہ ایک آدمی نے اپنی عورت کو تین طلاقیں دے دی فتح اس نے آگے نکاح کر لیا فتح اس کو وہاں سے بھی طلاق ہو گئی فصول نبی صلی اللہ آپ والے سلاۃ وسلام سے مسئلہ پوچھا گیا کیا کیا؟ پہلے کے لیے حلال ہے کہ جب پہلے خامن اس کو تو تین طلاقیں دی تھیں کہ دوسرے خامن کے پاس چلی گئی وہاں سے بھی طلاق ہو گئی ہے اب یہ کیا پہلے کے پاس جا سکتی ہے آپ نے فما اللہ حتیٰ یزو زو کا تھا کہ ماں ذاک یہ پہلے خامن کے پاس نہیں جا سکتی جب تک وظیفہ زوجیت ادا نہیں ہو سکتا اس وقت تک یہ پہلے خامن کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسرے خامن کے ساتھ اس کا ہم بستری والا تعلق قائم نہیں ہوگا خامن بیوی بی والا تعلق قائم نہیں ہوگا اس وقت تک پہلے کے پاس نہیں جا سکتی اب دیکھیے امام مخائر رحمۃ اللہ علیہ تین طلاق کا باب قائم کر کے اس کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے کہ عشر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت آتی ہے کہ تین طلاقیں تین تھیں اگر تین طلاقیں ایک ہوتی تو آپ علیہ السلاط کہہ سکتے تھے یہ فرما دیتے کہ تین طلاقیں چونکہ ایک ہوتی ہے لہذا پہلے خامن کے پاس جا سکتی ہے آپ نے فرمایا نہیں جب تک وظیفہ زوجیت ادا نہیں ہوگا یہ پہلے خامن کے پاس نہیں جا سکتی دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ تین طلاقیں تین ہیں اور بخار شریف کے اندر بھی حدیث آئی ہے کہ تین طلاقیں کتنی ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں اسی طرح <تصفح> ایک مسئلہ آگے کہ ایک مشت داڑھی رکھنا مصنون ہے اب غیر مقلدین کا تو اس کے بالکل عمل خلاف ہے بخارج شریف کے اندر حدیث موجود ہے جس کو غیر غیرمقلدین استدار کے طور پر پیش کرتے ہیں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صاب رسول ہیں خود اس حدیث کا اس حدیث پر عمل کر کے بتا دیں اس حدیث کا عمل کیا ہے حدیث آتی ہے خالف المشرقین وفر اللہ کہ مشرقین کی مخالفت کرو داڑھی کو بڑھاؤ وحف ال شواربا اور مچھلیں کٹواؤ اب ہم نے داڑھی کتنی بڑھانی ہے کتنی کٹوانی ہے تو اس کے بارے میں عبد بن عمر رضی اللہ جو اس روایت کو نقصان کرنے والے ہیں خود اس روایت کو نقل کرنے والے صحابی عبداللہ بن عمر ان کا عمل کیا تھا فرمایا وہ کان ابن عمر ادا حجا ابرا جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ حج پہ جاتے یا عمر کرنے کے لیے جاتے قابض تو اپنی داڑھی کو ایک مٹھی میں پکڑ لیتے فلم فماں فاضلہ اخذہ جو زائد ہوتی تھی اس کو کاٹ دیتے تھے اب دیکھیں اگر زائد اگر زید سے داڑھی کو کاٹنا سنت کے خلاف ہوتا تو اسی حدیث کو نقل کرنے والے عبداللہ بن عمر صاب رسول ہیں خالف المشقین وفر اگر وہ سمجھتے کہ داڑھی کو کٹانا کیا ہے یہ گناہ ہے تو کبھی بھی نہ کٹواتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشت سے زائد داڑھی کو کٹوا دیتے تھے صرف ایک مشت داڑھی رکھتے تھے معلوم ہوا کہ ایک مشت داڑھی رکھنا یہ سنت ہے خارش شریف کے اندر بھی یہ موجود ہے جبکہ غیر مقدین اس کو سنت صحیح کے خلاف کہتے ہیں ان کا اپنا عمل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا عمل واضح طور پر ان نظر آتا ہے کہ ان کی داڑھی کہاں تک جاتی ہے غیر مقلدین کا بخار شریف کی اس حدیث پر بالکل عمل نہیں ہے اس حدیث کے بالکل خلاف کرتے ہیں اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرماتے ہیں کہ داڑھے ایک مش مصنون ہے تو کہتے ہیں یہ ان کی جو ہے غلطی ہے حدیث کے خلاف ورزی کرتے تھے جب یہ عبد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما جب رفع دہان کی روایت پیش کرتے ہیں تو غیر مقل بڑے, بڑے بڑھ چڑھ کر ان کا لقاب لیتے ہیں کہ دیکھو عبد بن عمر متب سنت بہت بڑے تھے عمل بھی کرو کہ جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ ایک زید, ایک زید داری کو کٹوا دیتے تھے تو تم بھی کہے ایک مشت داڑی سے صرف رکھو اور زید کو کٹوا دو تمہارا یہ عمل بخار شریف کی اس کی بالکل حدیث کے خلاف ہے اسی طرح مصافہ کیا ہے ان ایک ہاتھ سے سنت کہتے ہیں جیسے حوالہ آپ کے سامنے گزرا انہوں نے لکھا کہ مصافہ ایک ہاتھ سے سنت ہے لیکن بخار شریف کے اندر یہ حدیث امام بخیر رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی قائم کیا باب الرخذ بلیہ دین کے دو ہاتھ سے مسافہ کرنا چاہیے امام بخیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بار حدیث میں نقل کی ہے کہ عبداللہ بن ام مسعود رضی اللہ عنہ عن آپ اسرات وسلام کے پاس آئے تو فرمان علامنِن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشاہدہ وقفی بے نقفی کہ اپ نے فرمایا کہ مجھے تشدد تشاہد سکھائے اور میرا ایک ہاتھ آپ اسلام کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا دیکھیے آپ علیہ سلاحت کے دو ہاتھ ہیں تو ظاہر بات ہے جب آدمی سلام کرتا ہے ایک ہاتھ درمیان میں دوسرے کے دو ہاتھ ہوتے ہیں عبد اللہ بن مسود کے بھی دو ہاتھ تھے یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کا ایک ہاتھ تھا آپ علیہ السلام کے دو ہاتھ تھے جب آدمی چھوٹا بڑے کو سلام کرتا ہے تو ایک ہاتھ سے سلام نہیں کرتا بلکہ دو ہاتھ سے سلام کرتا ہے جب آپ علیہ السلاط کے دو ہاتھ ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کے بھی دو تھے یعنی کہ عبداللہ کا ایک تو غیر مقل دن ہیں کہ دیکھو ہم نبی تو بن سکتے دو ہاتھ سے کریں ہم صابی کے نقشے پر چلتے ہوئے ایک ہاتھ سے مسافر کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میرا ایک ہاتھ آپ شام کے دو ہاتھوں میں تھا تو حد اقال بھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جیسے تم نبی نہیں بن سکتے اس طرح تم صحابی بھی نہیں بن سکتے تو نبی نے دو ہاتھوں سے مسافہ کیا اور تم کیا ہے ایک ہاتھ سے مسافہ کرتے ہو تم ایک ہاتھ سے بھی نہ کرو بلکہ تم ایک انگوٹھے سے مسافہ کیا کرو تاکہ نہ تم نبی بن سکو نہ صحابی بن سکو تو دیکھیے غیر مقلدین کامل کیا اس حدیث کے بالکل خلاف ہے امام بخائے رحمۃ اللہ علیہ بھی تسلیم کرتے ہیں مسافہ دو ہاتھ سے کرنا چاہیے اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ دو ہاتھ سے کرنا چاہیے لیکن غیر مقلدین کا عمل یہ بالکل اس حدیث کے خلاف ہے آگے اس, اس اس کے کے میں فرکات ہیں اس کے اندر اس کا آپ خود مطالعہ کر لیں گے اس, تی اس, تی اس کے اندر تین جو ہے نا باتوں کو ذکر کیا گیا ہے ایک یہ ہے کہ غیر مقلدین چونکہ کوفہ کو نہیں مانتے کوفہ کے بارے میں بڑے نازیب جملے کہتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے تقریباً دس احادیث ایسی نقل کی ہیں کہ جس کے اندر سارے کے سارے راوی کوفی ہیں غیر مقلد کہتے ہیں کہ کوفی جو عراوی ہوتا ہے اس کی نقل معت پر ہی نہیں ہے اگر کسی سند کے اندر کوئی راوی کوفی آ جائے اس کی وہ نقل صحیح نہیں ہے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے خیر الکلام صفر نمبر دو پر لکھا ہے کہ یہ مرسل کیسے حجت ہو سکتی ہے جبکہ کہ اہل کوفہ کی نقل صحیح نہیں ہے اس طرح لکھا اہل کوفہ کی حدیث میں نور نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اہل حدیث کی اہل کوفہ کی حدیث میں نور نہیں ہوتا یا ان کی نقل معتبر نہیں ہے تو بخار شریف کے اندر سینکڑوں سینکڑوں کئی حدیث ایسی ہیں جس کے اندر سارے کے سارے راوی ہیں ہی کوفی ایک راوی بھی کوفہ کے علاوہ کا نہیں ہے سارے کے سارے پوری کے فوج صنعت کے اندر راوی کوفی ہیں یہ تقریباً دس حوالے اس پر لکھے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر سارے کے سارے راوی کوفی ہیں ایک بھی غیر کوفی نہیں ہے اسی طرح آگے ہے مکوفات سے استدلال امام بخاری رحمۃ القفات سے استدال کرتے ہیں باب قائم کرتے ہیں باب قائم کرنے کے بعد امام بخار رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی مفروتیس نہیں ملی صرف و صرف کا کال ملا صحابی کا عمل ملا اس سے امام بخیر رحمۃ اللہ علیہ استعدال کرتے ہیں جبکہ غیر مقل صحابہ صاح کرام کے مقوفات کو نہیں مانتے کہتے ہیں مقوفات صحابہ حجتنی ہیں صحابہ کرام کے افعال صحابہ کرام کے اقوال نہیں ہے تو ہم نے اس کے اندر بھی تقریباً دس سوال نقل کیے ہیں کہ امام بخائے رحمۃ اللہ کے مام بخیر رحمۃ اللہ علیہ کو باب قائم کرنے کے بعد کوئی ففرفوتیس نہیں ملی صرف و امام بخائے رحمۃ اللہ علیہ نے صابہ کے اقوال و افعال سے استدال کیا ہے اسی طرح آگے نمبر پر ہے موقوفات و اخبار احادیث پر تقدیم یعنی مام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مرفو حدیث بھی لاتے ہیں موقوف بھی لاتے ہیں لیکن موقوفات کو مرفو پر مقدم کرتے ہیں اور اس طرح بزرگوں کے اقوال لے کر آتے ہیں ان کو کیا ہے مقدم کرتے ہیں حدیث کو بعد میں نقل کرتے ہیں امام کے پاس یعنی کہ حدیث مرفو بھی ہوتی ہے مقوف بھی ہوتی ہیں بزرگوں کے اقوال بھی ہوتے ہیں پہلے بزرگوں کے اقبال نقل کرتے ہیں صابق کے کے اخوال نقل کرتے ہیں نقل کرتے ہیں اس کے بعد حدیث مرفو کو لے کر آتے ہیں تو اس پر بھی تقریباً موجود ہیں جہاں امام اللہ نے اس طرح یہ کام کیا ہے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صحیح عقائد اور صحیح مسائل پر چلنے کی توفیق آخر عالمی